يَا الَّذِينَ آمَنُوا صلّوا عَلَيْهِ محمد الحمد الحمدللہ آج تین اور چار زلجا چودہ سو تینتیس ہجری کی درمیانی رات بیس 20 اکتوبر دو ہزار بارہ اور ہفتے کا دن ہے انشاء اللہ آج کا لیکچر ایکسکلوسولی قربانی کے مسائل سے ریلیٹڈ ہوگا جس کا عنوان ہے قربانی کے صحیح احکام اور صحیح مسائل یہ صحیح کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ تاکہ فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر سچ بات کتاب و سنت کی روشنی میں عوام الناب تک پہنچائی جائے اور پھر ان اللہ تعالیٰ ہمارا یہ لیکچر احمد سنت پاک ڈاٹ کام پر یوٹیوب کا جو ہمارا چینل ہے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو اس کے تھرو ان اللہ اپلوڈ ہو جائے گا ان شاء اللہ آج کا لیکچر جو ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے پورشن نمبر ون میں قرآن و سنت کی روشنی میں قربانی کا فلسفہ اور اس کی فضیلت اور اہمیت کے اوپر ان اللہ گفتگو ہوگی اور پورشن نمبر ٹو میں قرآن و سنت کی روشنی میں سترہ فکی اور اختلافی مسائل کو انشاءاللہ شاء فرقہ واریت کی لانت سے تر ہو کر بیان کیا جائے گا تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں پورشن نمبر ون کی طرف آتے ہیں جو ہے قربانی کا فلسفہ اور اس کی اہمیت اور فضیلت کا بیان تو بھائیو اگر قربانی کو کنکلوڈ کیا جائے ایک جملے میں ایک جملے میں تو قربانی کا فلسفہ ہے اللہ از دا ٹاپ پراورٹی اللہ ترجیح اول ہے یہ ہے قربانی کی تھیم اور فلسفہ اور انسانیت کو جن ہستیوں پر جن پرسنالٹیز پر ناز ہے کہ واقعی انہوں نے انسانوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ ان کی ٹاپ پرایورٹی اللہ کی ذات تھی وہ ہیں انبیاء اکرام علی مسلام اور ان میں بھی ٹاپ آف لسٹ دو پرسنالٹیز ہیں ایک ہمارے امام امام کائنات سہید البلی نالآرین شفیع المغنبین رحمت العالمی سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد اور دوسرا ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلید اللہ علیہ صلاحت وسلام کی مبارکباد ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دی قرآن پاک اور یقین کریں رشک آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر سورت البکرا آیت نمبر ایک سو چوبیس الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اب تلا ابراہیم رب کلی ماتم اور جب جب ازمایا ابراہیم کو اس کے رب نے مختلف اوقات میں مختلف واقعات اور کلمات کے ساتھ فعتما تو انہوں نے ہر آزمائش میں پورا اترنا ثابت اللہ اکبر اور پھر انعام کیا ملا اعلی امنی جا کا لنداسی تو پھر ہم نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام ہم تمہیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں الحمد للہ تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ میری اولاد میں مجھے تو امام بنا دیا میری اولاد میں بھی یہ امامت جاری رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالم لوگوں تک نہیں پہنچے گا اس میں امپلائڈ ہے کہ جو اچھے لوگ ہوں گے ان تک یہ پہنچے گا اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء اکرام علیم السلام سید ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل میں پیدا فرمائے اور پھر سلسلہ نبوت بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکذات پر مکمل فرمایا تو ہمارے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سورت الانام کی آخری آیات میں آخری رکوع کے اندر منشن ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے کون سا ملتا ابراہیم حنیفہ یہ دین جو بالکل سیدھا ہے اور اس ملت پر قائم ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے جو حنیفا ہے یہ الف کے ساتھ حنیفا یہ امام ونیفا رحمت اللہ علیہ وا نہیں ہے الب والا سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا یکسو ڈیڈیکیٹڈ و ماں کانا من المشرکین اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے کل انسلاتی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے بے شک میری نماز وہ کی اور میری قربانی جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ مح اور میری زندگی و مماتی رب العالمین اور میری موت بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے شریک اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وہ ابھی زالی کا مسلمین اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں سرے تسلیم خم کروں سب سے پہلا مسلم مسلمان میں بنوں تو بھائی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے پر اور پھر ان قربانیوں کا افیکٹ کلائمیکس ابراہیم علیہ السلام کے پیشن کا آخری انتہا ستاسی سال کی عمر میں اللہ سے رو رو کر بیٹا مانگا بڑھاپے کا سہارا اور جب اس کی عمر جسٹ بارہ تیرہ سال ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر نائنٹی نائن ایئرس سو سال کے قریب تو حکم ہوا کہ اس بیٹے کو قربان یہ پوری ڈیٹیل ہماری کتابوں میں تو نہیں ملتی البتہ اولڈیمنٹ میں سوراک میں پوری ڈیٹیل ہے اور سوراخ میں آج بھی موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے بڑے بیٹے کا نام اسماعیل اور چھوٹے کا اسحاق ہاں اس میں پھر وہ ٹیمپر ہو چکی ہے یہ چیز لگتا ایسا ہی ہے کہ انہوں نے اسحاق علیہ السلام کو ضمیح اللہ کے طور پر پیش کیا ہے ہماری کتابوں میں بھی ایسے اشارے ملتے ہیں انشاءاللہ شاء اشارہ تب میں ڈسکس کروں گا تو سیدنا اللہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا وقت آ گیا ابراہیم علیہ السلام کا آخری درجے میں امتحان لیا گیا اور الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے الحمدللہ اب یہاں پر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں یہ بحث کروں کہ ضبی اللہ جو ہے سیدنا اللہ اسماعیل علیہ السلام ہے یا سیدنا اسحاق علیہ السلام البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اہل سنت اور اہل تشہیروں کے ہاں ایسی روایتیں ملتی ہیں ہمارے قدیم مفسرین میں خصوصاً امام تبری رحمت اللہ علیہ المتبا 310 ہجری جو پہلے 300 سال کے ہمارے اصلاح میں سے ہیں وہ تو اسٹرانگلی بلیو رکھتے ہیں کہ زبی اللہ حضرت اس ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور تابعین بھی اور ان کے مقابلے پر کچھ تابعین ایسے ہیں جو کہ سیدنا اسمعین علیہ السلام کو ذبی اللہ سمجھتے ہیں البتہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس اختلاف سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ اصل بیچ میں بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے تیار ہوئے اپنے بیٹے اس میں جسے شوق ہو تو مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی انٹلیکچل بحث کی ہے سورہ اصافات پارہ نمبر 23 میں آیت نمبر 100 سے لے کر ایک تک گیارہ آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے اس کی ڈیٹیل آپ تفہیم القرآن میں پڑھ لیں تو وہاں پر انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو باثیر ہو جائے گی اور انہوں نے قرآن کے دلائل سے یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ موسٹ پرابیبل سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہی ربی اللہ ہے اور میرا بھی رجحان اسی طرف ہے لیکن یہاں پر ہم صرف ان آیات کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر پڑھیں گے تاکہ ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف آئیں تو سورہ اکث پارہ نمبر تیئیس آیات نمبر ایک سو سے لے کر ایک سو دس تک بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی حبلی من ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو ہم نے ان کو بشارت دی ایک علم والے بچے کی پیشنس والے کی برداشت کرنے والا بچہ فلمیا تو جب وہ ان کے ساتھ بڑھ کر جوان ہوا اور چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہوا بنیا انی ارافل منا تو انہوں نے کہا کہ اے بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے انی ادب کا فم کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اب بتا کہ اس معاملے میں تیرا کیا ارادہ ہے اللہ یہاں <حمد> <نت> بات یاد رکھیے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ وہی کا ایک ذریعہ خواب بھی ہے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کا خواب ڈیفینیٹ نہیں ہوتا عام مومن کا خواب بھی وہی ہو سکتا ہے لیکن نہیں جب وہ واقعہ ہو جائے گا پھر آپ کہہ سکتے ہیں پہلے نہیں بتا سکتے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد اب وہی کا سلسلہ ختم صرف مبشرات باقی ہیں پوچھا گیا وہ کیا تو فرمایا کہ وہ خواب جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دکھائے گا لیکن ان خوابوں کا پورا ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا پہلے کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا میں نے یہ خواب دیکھا تو یہ ضرور ہوگا تو بیٹا تیری کیا رائے ہے اس معاملے میں تو کیا رائے ہونی تھی اللہ رب قال یا کہا کہ اے ال کر گزریے جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا <تصفيق> پوچھنے والی پہ بات ہے ستا جی دنی ان اللہ مین الصابرین اور ان قریب آپ مجھے اللہ کی مرضی کے ساتھ اللہ کو شامل کیا خود اپنی اکڑ نہیں آج دی میں صابرین میں سپائیں گے پلما اسلما تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا دونوں باپ بیٹا نے مطلج تو ابراہیم علیہ السلام نے ماتھے کے بل ان کو زمین پر لٹا لیا بالکل ایج پر پہنچ گئی بات اور ماتھے کے بل اسی لیے لٹایا تاکہ شفقتِ پدری نہ آ جائے شکل پر نظر پڑے تو شاید ڈاواں ڈھول نہ ہو جائے ظاہر امبی اکرام علیہ السلام جنس کے اعتبار سے تو انسان ہی تھے ہاں مقام کے اعتبار سے تو کسی انسان کو بھی ان کے ساتھ کوئی اللہ نسبت کیا خوش نصیبی کا وقت ہے اللہ تعالیٰ پھر پکارے اس وقت اے ابراہیم رق یار بے شک تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا بس یہاں تک ہی تجھے لانا تھا ہم نے چیک کر لیا تجھے اللہ اکبر امنا کدا لفتین بے شک کسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا آنے دے دیا اللہ کبھی ان نہ اللہ پر آزمائش تو یہ ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی جو ابراہیم پر ڈال دی گئی بہت بڑی آزمائش نا بزی بہین اور ہم نے ایک عظیم ذبح کے ذریعے فدیہ بنا دیا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اور ان کو بچا دیا اور اس سنت کو پھر آنے والوں میں باقی رکھا الحمدللہ پچھلی نسلوں میں باقی رکھا سلام علی ابراہیم سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ اکبر علی کا نزل محسنین بالکل اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو بھائیو ابراہیم علیہ السلام کو پوائنٹ آف ویو سے کامیاب نہیں ہو سکے دنیا میں صرف لو علیہ السلام ان پر نہیں لائے ہے الانبیاء میں پڑھ لیجئے اور چند گھر والے کوئی امت نہیں بنی لیکن اللہ تعالیٰ کس طریقے سے محبت کے ساتھ ان کا نام لیتا ہے تو میں اسی لیے بولا کرتا ہوں کوالٹی از اتارٹی ان اسلام کوالٹی از اتھیسٹی ان اسلام ناٹ کوانٹٹی صحیح بخاری کے سی ہے کیا مطلب بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے کسی کے ساتھ چار کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک کسی کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا جس نے ان کی تصدیق کی تو کیا انبیاء ناکام ہوگی نہ ان کی امتیں ناکام ہوئی انبیاء کامیاب ہوئے تو یہ جو بعض لوگ بزت میں سے کہتے ہیں ہم تعداد میں اتنے زیادہ ہیں یہ حق پہ ہونے کی دلیل ہے ورنہ ون پوائنٹ سیون فائیو بلین کرتھ سونے دو ارب کرسچن تعداد میں مسلمانوں سے بھی زیادہ ہیں لیکن حق جو ہے اتھینٹسٹی اس سنت کو اللہ تعالی نے کیسے باقی رکھا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی انٹرنیشنل عبادت حج اس کا لازمی جز بنا دیا غربانی الحمدللہ اور اس کا ذکر سورت الحج میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے آیت نمبر چونتیس میں اور پھر آیت نمبر سینتیس میں جا کر سورت الحج کی قربانی کا فلسفہ بھی بیان ہوا شیتوان چونتیس سور فلحجن ہم نے ہر امت کے لیے بنایا ایک قربانی کا قاعدہ تاکہ تم اللہ کا نام لے کر مویشیوں میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے فلاح کم الاحم پس تمہارا اللہ تو ایک ہی الہ ہے واحد ہے فلاح اسلم تو اسی کے لیے سر تسلیم خم کرنا و بشر اور بشارت ہے آجزی کرنے والوں کے لیے اور اس عبادت کا پھر فلسفہ قربانی کی عبادت کا فلسفہ آیت نمبر سینتی صورت الحج کی اللہ از دا ٹاپ پرایورٹی نہیں خون والا ہر گز نہیں پہنچتا اللہ تعالی کے پاس ان قربانیوں کا گوشت اور نہ ہی خون ولا کی التَّقْوَى الہ بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارا تکوا پہنچتا ہے گاڈ کانشیسنیس کس نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے کدالی کا بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ان جانوروں کو تمہارے لیے اب مجھے بتائیے اونٹ میں کتنی طاقت ہے درجنوں لوگوں کو وہ اپنے نیچے دے سکتا ہے اگر اس میں بھی وہی قتل ہو جو ہم میں ہے کہ اس کو پتہ چل جائے میں نے فلاں دن قربان ہونا ہے تو وہ تو رسی چھڑا کے بھاگ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا اتنے بڑے بڑے بیل اور یہ اتنے بڑے بڑے جانور انسانوں کے لیے اللہ نے مسخر کیا ہے ورنہ اگر ان میں وہی عقل ہو تو وہ چھری دیکھیں تو بھاگی جائیں توڑ کے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے مسخر کیا ہے اللہ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بخاری المسلم کی متفق الحدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر جانور پر چلایا کرتے تھے اللہ کی تکبیر بلام کرو بشیر المحسمین اور بشارت ہے نیک و کاروں کے لیے اب اس کانٹیکس میں تین احدیث بڑی امپورٹنٹ ہیں پہلی حدیث جو بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے ام نول احماد بن نیات بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے جس کی نیت درست ہے اسی کا عمل ہے درست دوسری حدیث مسلم امام احمد میں بڑی کریٹیکل حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوی کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا یہ قربان بھی ایک سب کی شکل ہے تو اگر اللہ تعالی کے لیے پرورٹی اس کے لیے نیت نہیں ہے تو یہ عمل الٹا بدنامی بن سکتا ہے دوزر میں جانے کا سبب بن سکتا ہے اور تیسری حدیث بہت کریٹیکل صحیح مسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا یہ ہم اپنی شکلوں سے اور مال سے پبلک کو دھوکا دے سکتے ہیں اللہ کو نہیں اللہ تعالیٰ نے شکلوں پر فیصلہ نہیں کرتا ورنہ سگیدہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت ہوں گے حبشی کا رنگ کالا ہی ہوتا ہے ہونٹ اس کے موٹے ہی ہوتے ہیں ناگ اس کا موٹا ہی ہوتا ہے کتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا اور ہم یہی دیکھتے ہیں یا شکل دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت چہرہ کتنے رورانی بزرگ ہیں چاہے وہ جھوٹ بول رہے ہو نہ شکلوں کو دیکھتا ہے نہ مال کو دل اور مال کو دیکھتا ہے یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ سورت الحج میں جس قربانی کا ذکر ہوا ہے وہ قربانی ہے فرض قربانی یہ بڑی اٹینٹیو ہو کے باتیں سننے والی ہیں جس کو نیند آ رہی ہے بے شک خود کھڑے ہو جائیں ایمانداری کے ساتھ تاکہ نیند اس کی ختم ہو جائے بیسیکلی دو قربانیاں ہیں ایک قربانی وہ ہے جو حج کے موقع پر ہوتی ہے یہ فرض قربانی ہے جو سورت الحج میں جس کا ذکر آیا اور سورت البقرہ میں ذکر آیا کہ اگر کسی کے پاس وہ قربانی کا جانور نہ ہو تو دس روزے رکھ لے وہ فرض قربانی ہے اس کو کہتے ہیں ہبی اور دوسری وہ ہے جو ہم عید قربان کے موقع پر کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اب ہا البا یا اور یہ جو دوسری قربانی ہے اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں سورہ ال میں موجود ہے فصل ربی کا تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو تو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ حج والی قربانی فرض ہے اور یہ دوسری قربانی جو ہے عید قربان کی یہ پرد نہیں ہے ہاں پھر آگے اختلاف شروع ہو جاتا ہے بعض اسے سنت موقع دا سمجھتے ہیں اور بعض واجب لیکن امت کی اکثریت اس کو سنت موقع دا ہی سمجھتی ہے کیونکہ الفاظ بڑے سخت شاید میں سمجھتا ہوں اس حدیث کی سختی کی وجہ سے ہی احناب کے ہاں یہ جو موقف آیا اگرچہ یہ امام النیبا رحمۃ اللہ علیہ سے تو صحیح سنت سے ثابت نہیں کہ حنفی جو ہے وہ قربانی کو واجب کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ بڑے سخت ہیں حدیث کے اور ہم اسے سنت کیوں سمجھتے ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں میں ایک اختلافی مسائل میں ڈسکس کروں گا حدیث کیا ہے سنن ابن ماجہ میں مسند امام احمد میں اور المسترکل للحاکم میں تینوں کتابوں میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے اور امام رحبی نے بھی المسترک میں اس کی صحت پر حکم لگایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استتاح کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ پھٹکے بولے عام اتنی سختی یعنی وہ عیدگاہ کے قریب رہا ہے جس کو استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا وہ سخت افغان ہے اگر اس سے کوئی واجبیت نکال لے تو با نہیں ہے ورنہ کم ات کم سنت موقع دادو ہے اس کانٹیکس میں دو اور احادیث بڑی اہم ہیں پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ یکم ذوال کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے جسم سے نہ تو بال اکھڑے اور نہ ہی نہ ہو اسی لیے ہم نے تمام بھائیوں کو جو ہے وہ یکم پہلے یہ میسج کر دیا تھا کہ آج جس نے بھی غیر ضروری بال صاف کرنے ہیں یا ناخن صاف کرنے ہیں تو وہ کر لیں ناخن کاٹ لیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر دس دن کا گیپ آ جاتا ہے اس میں کوئی حد نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر ناف بالوں اور ناخنوں کے لیے چالیس دن کی مدت مقرر فرمائی ہے اور اس پہ میری بڑی ایکسکلوسو گفتگو ہے اپنی نوعیت کی منفرد سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 32 کے نام سے مسلمان مرد و عورت کے بالوں اور دیگر آزاد کے احکام اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ ایشوز ایڈریس کیے ہیں الحمد للہ دوبارہ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے قربانی کرنے والے کے لیے اور دوسری حدیث ہے گفٹ کہ اگر کسی کے پاس قربانی کی استطاعت ہی نہیں ہے یعنی فائنینشلی وہ سپورٹ نہیں کر سکتی اس کو وہ قربانی وہ نہیں کر سکتا تو سنن نبی دعود میں سنن نسائی میں اور المستر للحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ حدیث ہے اور امام حضاکی نے بھی مواقع کی ہے امام حاکم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے اس کے علاوہ کوئی جانور نہیں اور نہ میرے پاس اتنی ہمت ہے میں کوئی جانور خرید کے قربان کر سکوں تو کیا میں اسی کو ذبح کر لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو زبان کرو ظاہر ہے وہ سورس آف ان کے پاس ایک انکم تھا یا ان کے معاملات چلانے کے لیے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ایک نسخہ فرمایا شاہ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عید والے دن باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تم اپنے ناخن اور زیر ناف بال اور بغلوں کے بال یہ صاف کر لینا اللہ کے ہاں تمہاری پوری قربانی لکھی جائے اور اس میں یہ بات امپلائڈ ہے امپلائید ہے اس کے اندر یہ بات صحیح مسلم والی کہ ایسا شخص بھی پھر کا چاند نظر آنے سے لے کر تک اپنے بال نہیں اکھڑے گا اور نہ ناخن کاٹے گا تو پھر باقی لوگ قربانی کرنے کے بعد بال صاف کریں گے جیسا کہ حاجی کرتے ہیں اور اس میں حکمت یہ ہے کہ حاجیوں کی یہ نقل اتاری گئی ہے تو یہ شخص اپنے بال صاف کرے گا اللہ تعالیٰ پوری قربانی کا ثواب دے گا اس کو شیخ المانی رحمہ اللہ نے ضعیف کا اس روایت کو لیکن جو ذوب وہ بیان کرتے ہیں وہ ضوب ہے نہیں اس کے اندر الحمدللہ اصول محدثین پر یہ سونے کی مہر صحیح روایت ہے اور یہ روایت میں نے بتایا سن نبی دعود نسائی اور المستدرک للحاکم میں ہے اور امام زہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے اس کی صحت پر اب بھائیو یاد رکھیں کہ حج اور قربانی یہ تو ذوال میں کلائمیکس ہے عبادت کا لیکن یہ ذوالحجہ کا پہلا پورا عشرہ دس تاریخ تک اور اس کے بعد بھی تین دن اور ایام تشریف گیارہ بارہ اور تیرہ یہ سارے کے سارے دن اللہ کے حضور بڑی فضیل پا رہے چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ احتیاط صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی دنوں کی نسبت ان زلجا کے دس دنوں میں کی گئی عبادت اس کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا صحابہ اکرام علی نے عرض کیا کہ جہاد بھی نہیں جو اسلام کا ایپکس اور سمم بونم ہائیسٹ گڈ ہے مین کانڈ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ کو کہتے ہیں سمم بونم اور کتال پر میری پوری گفتگو ہے تقریباً پینتیس سے 40 منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر کتال کی اہمیت اور کلمہ دو اہل قبلہ مسلمانوں کی تکفیر کی مذمت مسئلہ نمبر پچیس کے نام سے تو یہاں مال نہیں تو صحابہ نے پوچھا جہاد کرنے سے بھی افضل ہے اس میں نئے عبادت اور نئے کی کہ کام کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہاد سے بھی افضل ہے مگر یہ کہ کوئی شخص مال اور اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور نہ مال واپس آئے نہ اس کی جان واپس آئے یعنی وہ شہید کر دیا جائے تو ایسا شخص ان دس دنوں میں عبادت کرنے والے سے آگے نکل سکتا ہے ورنہ خالی جہاز میں شریک ہونے والا بھی اس سے عبادت میں آگے نہیں نکل سکتا الحمد للہ یہ حدیث انٹرنیشنل کے مطابق صحیح بخاری میں نائن سکس نائن نمبر ہے اور اس پر امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے باپ باندھا ہے جس میں تعلیم کچھ روایتیں لے کر آئے ہیں اور ان کی سند بھی مصنف ابن بہ میں اور باقی کتابوں میں صحیح موجود ہے کہ ابن عمر ابھی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضوحجہ کے ان دس دنوں میں بازار کے اندر بھی تکبیرات پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ اور پھر ہم بخاری لکھ رہے ہیں کہ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ جو سیدنا حسین عبی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں امام زین اللہ کے بیٹے وہ نوافل نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے کے بعد تو پڑھنی ہوتی ہیں یام تشریق میں وہ آگے آ بھی رہی ہے تو یہ تکبیرات جو ہیں اللہ هو اکبر اللہ, هو اکبر, لا الہ الا اللہ, هو اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر ولی اللہ الحمد ان تکبیرات پر اہل سنت اور اہل تشیہ کا اجماع ہے کہ یہی تکبیرات ہیں اور اس کی تائید میں مسند امام احمد میں بھی یہی سی صحیح بخاری والی حدیث ہے کہ ان دس دنوں میں امال کا ثواب جو ہے وہ جہاز سے بھی بڑھ جاتا ہے اور سات الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دس دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالی کی تحلیل تقبیر اور تحمید بیان کرو تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کو تقبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو اور تحمید کہتے ہیں الحمد اور یہی اس کے اندر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر, اکبر ولی ہے الحمدللہ اور یہ جو ایام تشریق ہیں دس گیارہ بارہ اور تیرہ چار دن ان کا اشارہ تنقران بھی سورت البکرا کی آیت نمبر دو سو تین میں ذکر ہے بلکہ محدود اور اللہ تعالیٰ کی یاد رکھو ان مخصوص دنوں میں اور اسی کے کانٹیکس میں امام بخاری نائن سکس نائن نمبر حدیث میں لے کر کہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ ایام محدودات سے مراد ایام تشریق اور مسنت ابن ابی شہبہ میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو ذی الحجہ کی صبحوں سے لے کر تیرہ ذلحجا کی مغرب سے پہلے تک یہ تقبیرات پڑھا کرتے تھے جو الحمدللہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ حج والے دن یعنی نو الحجہ اب حج سعودی عرب میں جب ہوتا ہے ہماری یہاں پر آٹھ ہوتی ہے ہم اپنے اعتبار سے بات کریں گے شبہ قدر بھی یہاں کی ہوگی زو نو الحجہ بھی یہاں کی الحجہ سے لے کر تیرہ کی شام تک الحمدللہ اہل سنت کے نمانے والے تینوں گروپ ریلوی دوبندی اہل وزی اور اہل تشید بھی یہ تکبیرات فرد نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں ایک دفعہ کا از بلند بلند سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ هو اللہ هو اکبر اللہ اکبر ولی اللہ اور بھائیو بھائیوں عبادات میں سے ایک عبادت ان دس دنوں میں بہت فضیلت والی وہ ہے یوم عرفہ یعنی نو ذو الخجا کا روزہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ نو الحجہ کا روزہ دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا ایک سال گزرا ہوا اور ایک سال آئندہ الحمد دو سالوں کے گناہ کا کفارا نوز خجا کا روزہ بن جائے گا لیکن یہ گناہ ہوں گے سہیرہ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں اور اس پہ میں نے ٹیکنیکل گفتگو کی ہے اہل سنت پاور ڈاٹ کام پر تقریباً پچاس منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر اٹھارہ کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان جس میں میں نے دلائل دی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے کہ جب کبھی بھی گناہ معاف ہونے کی بات ہوتی ہے اس سے مراد چھوٹے گنا ہے قبیلہ گنا صرف توبہ سے تو یوم عرفہ کا روزہ صرف غیر حاجیوں کے لیے کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کا روزہ خود نہیں رکھا تھا کیونکہ آپ حج کی حالت میں تھے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروب پیش کیا تو آپ نے اعلانیہ طور پر پیا تو صحابہ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود روزہ نہیں ہے تو غیر حاجی اپنے علاقے کے مطابق نوز الحجہ کو چاند دیکھنے کے اعتبار سے روزہ رکھ لیں گے اب اس میں تھوڑی سی کنفیوژن پائی جاتی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک, ایک جو آج کل پک چھوڑی ہوئی ہے جدید محققین نے اس کا بھی رد کر دوں کہ بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ ہم سعودی عرب کا جو نوزا ہے یوم عرفہ اس کے مطابق یہاں روزہ رکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیم کی کمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آٹھ سے تیس چالیس سال پہلے تک ہمارے فرشتوں کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی کہ سعودی عرب میں کس دن عید ہونی ہے کیونکہ کمیونیکیشن ہی کوئی نہیں تھی تو چودہ سو سال سے مسلمان اس وزیر سے محروم ہیں کہ وہ نوزے لا کے ہی نہیں رکھ سکتے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا اب موبائل آیا ہے نا سامنے تو چودہ سو سال سے مسلمان اس وزیر سے محروم ہیں یہ پہلا جواب دوسرا یہ جو الزامی جواب ہے جس کو ہم لوجیکل جواب کہتے ہیں فلسفے کی لینگویج میں اور میں نے پنجابی میں اس کے لیے تھوڑا سخت لفظ رکھا ہے لیکن وہ میں ٹرانسلیشن کے طور پر جو پنجابی ہوئے اسے پسند کرتے ہیں پکی الزامی جواب وہ یہ ہے کہ اگر یہ منطق مان لی جائے کہ سعودی عرب کا جو ہے وہ نو دیا یوم عرفہ دیکھا جائے گا تو امریکہ کے اندر رات ہوتی ہے جب سعودی عرب میں دن ہوتا ہے امریکہ میں قیامت مطلب تک یوم عرفہ پھر کبھی نہیں آئے گا کیوں کہ جب سعودی عرب میں دن ہوتا ہے امریکہ میں رات ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ گھنٹوں کا فرق ہے کہ کبھی بھی یوم اربا قیامت تک امریکہ میں نہیں آئے گا اور پلین ٹروتھ میگزین میں موجود ہے پاکستان میں جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے 2007 میں کلنٹن نے خود کہا تھا میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئگ ریلیجن ان امیرکا امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2050 تک سب سے زیادہ تعداد امریکہ میں مسلمانوں کی ہو اور امریکہ آبادی کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر ہے بتیس کروڑ کے قریب آبادی ہے پاکستان سے بھی ڈیڑھ گنا اور وہاں کروڑوں مسلمانوں کو آپ محروم کریں گے قیامت تک کے لیے یہ مولوی اپنی افریقہ علمی کی وجہ سے کہ یوم عرفہ سعودی عرب کا دیکھا جائے گا بھائی شب قدر بھی یہاں کی دیکھی جائے گی یوم عرفہ بھی یہاں کا دیکھا جائے گا نو الحجہ یوم عرفہ سے مراد نو ضل الحجا الحمد تو یہ دلیل ہے جس کو سورت الفال میں فرمایا گیا جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا جو زندہ ہوا دلیل سے تو میں نے اپنی دلیل الحمدللہ بتا دی ہے اس میں اور پاکستان میں انشاءاللہ اللہ چودہ سو تینتیس ہجری میں نوزلحجہ چھبیس اکتوبر دو ہزار بارہ کو آئے گی انشاءاللہ ہفتے کے دن جمعے کے دن ہفتے کو تو عید ہے تو اب وہ حدیث بھی اپلائی نہیں ہوگی کہ اکیلے جمعے کا روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ پرٹیکولر اب بات آ گئی تو جمعے کا روزہ رکھ سکیں گے یہ پرٹیکولر اس کے لیے دلیل خاص مل گئی وہ عام حکم ہے تو چھبیس اکتوبر دو بارہ کو ہمارے اس جہلم شہر میں ختم ساحلی ہے چار بج کر پچپن من منٹ پہ اور افطار ہوگا انشاءاللہ شام پانچ بج کر بیس منٹ پہ تو انشاءاللہ روزہ خود بھی رکھیں اور گھر والوں کو بھی رکھوائیں بہت غزیلت ہے اس روزے کی ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہ انشاءاللہ شاء ہو جائیں گے تو یہ الحمدللہ ہماری پہلے حصے کی گفتگو مکمل ہوئی اب آ جائیے دوسرے اور انٹرسٹنگ حصے کی طرف اور اس سے پہلے میں بھی اپنے آپ کو تھوڑا نارمل کر لوں ایک دفعہ گروشی پڑھ مجید پورشن نمبر ٹو قربانی سے متعلق سترہ فکی اور اختلافی مسائل کا بیان یہ سترہ کا فگر میں نے اس لیے چوز کیا کہ دن رات میں فرض رکتوں کی تعداد سترہ ہے اور سترہ میں بھی دو نسبتیں ہیں بارہ اور پانچ کی الحمد تو یہاں پر میں نے ایک لفظ بولا ہے فک ہمارے بعض کم ان لوگ سمجھتے ہیں کہ فک جو ہے یہ کوئی اسلام کی دشمن چیز ہے تو ایسی بات نہیں ہے فک اور تکلید میں فرق ہے صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے اور اللہ تعالی عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں الحمدللہ یہ جو آخری حصہ جو ہے ہمارے بریلوی مت فکر کے لوگ جو ہے وہ پکڑ کے کہ اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں وہ پورا کنٹیکٹ ہی اس کو آؤٹ آف کنٹیکٹ کر دیتے ہیں یہ دین کے بارے میں اور دین ظاہر رہ آپ نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہی وجہ سے دین کھالا ہے تو اس پر امام بخاری نے بھی باپ باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فک عطا فرماتا ہے فک کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ٹرو انڈرسٹینڈنگ انگلش میں اور اردو میں کہہ سکتے ہیں سمجھ بوجھ صحیح چیزوں کی سمجھ بوجھ اس کو کہتے ہیں فک اور تکلیف وہ تو کہتے ہیں پنجابی میں ٹرانسلیشن اس کی صحیح ہو سکتی لائی لگ بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا فک اور تقریر تو اپوزٹ ورڈ ہے فک کو ماننے والا مقلد ہو ہی نہیں سکتا اور جو مقلد ہوگا کبھی فک کو نہیں ماننے والا ہوگا اس نے تو اپنا دماغ بند کر دیا نا تو ہم نہ مقلد ہیں اور نہ غیر مقلد ہم متب سنت ہیں ہم الحمدللہ کتاب و سنت کو صحابہ اہل بیت تابعین تبا تابعین اور سلب کے منہج کے مطابق سمجھتے ہیں الحمدللہ تو اہل سنت کا منحج اہل سنت فرقہ نہیں نہ اہل سنت فرقہ ہے نہ اچھا حدیث ہونا فرقہ ہے یہ من کا نام ہے اگر کوئی فرقے کے طور پہ پر اسے پریزنٹ کرتا ہے تو اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے اس کانٹیکس میں میرے تین امپورٹنٹ لیکچر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے علم کی حد تک کسی بندے نے نہ لیکچرز میں اور نہ کتاب کی حد تک ان ایشوز کو ریزالو کیا ہے پہلا لیکچر میرا مسئلہ نمبر ٹین کے نام سے پچاس منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تقلید اور اتباعِ سنت میں فرق کیا ہے دوسرا مسئلہ نمبر گیارہ کے نام سے تقلید اور پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کے اسلاف اور تیسرا لیکچر مسئلہ نمبر اکتیس کے نام سے اجماع کی حجیت اس پہ میں نے درائل دی ہے کہ اکثر مسائل تو اجماع سے ثابت ہو جاتے ہیں پھر قیاس اور اشتہار بھی الحمدللہ اسلام میں داخل ہے لیکن اس کا نمبر چوتھا آتا ہے پہلے کتاب پھر سنت پھر اجماع اور پھر اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اب یہ سترہ مسائل انشاءاللہ ایک انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ ہے الٹاپ رینڈم نہیں ہے ایک ترتیب جو ہونی چاہیے ایک عقل کے تقاضے کے مطابق اس ترتیب کے ساتھ الحمدللہ اور یہ انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ہمارا ایک ایسٹ تیار ہو جائے گا اور اس لیکچر کے بعد آپ درجنوں کتابیں اٹھا کر قربانی کے مسائل پر دیکھیں وہ ایک طرف ہوں گی انشاءاللہ اور یہ لیکچر فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر یہ سترہ مسائل ان تعالی ایک طرف درائر کے ساتھ. تو آ پوائنٹ نمبر ون کی طرف کہ قربانی واجب ہے یا سنت تو میں پہلے بتا چکا کہ اہل سنت اور اہل تشیو کا اجماع ہے اس بات پر کہ حج کی قربانی تو فرض ہے یا واجب یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتے ہیں البتہ جو عید قربان کی قربانی ہے اس میں سوائے حنفیوں کے باقی پوری امت کا اتفاق ہے اہل سنت کا بھی اور اہل تشیو کا بھی کہ یہ سنت موقدہ ہے تاکیب شدہ سنت ہے کوئی عام سنت نہیں حد کہتے ہیں واجب ہے اور ظاہر ہے وہ حدیث بڑی سخت ہے جو میں پہلے بیان کر چکا سنن ابن واجہ میں مسند امام احمد میں اور المستر حاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے اور امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو ہماری عید کے قریب بھی نہ پھٹکے اب اس کے بعد اگر وہ واجب کا غرب نکال لے تو بعید نہیں ہے لیکن ہم چونکہ مخلد نہیں ہیں اور نہ غیر مقلد ہیں متبع سنت ہیں ہم صحابہ اکرام اور اہل بیگ کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں تو اب کیوں ہم اس کو واجب نہیں سمجھتے وہ دلیل ہے سنن القرال بہی میں اور مصنف عبد الرزاق میں صحیح سنت کے ساتھ کہ سیدنا ابو بکرو عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں خلیفت المسلمین بعض اوقات جان بوجھ کر قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے صرف اس لیے کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھتے یعنی استطاب کے باوجود کبھی کبھار ہمیشہ نہیں اور سنت موقع کی تعریف بھی یہی ہے کہ ہمیشہ جوڑنے والا جو ہے وہ گنا ہوگا کبھی کبھار چھوڑنے والا گناگار نہیں لہٰذا اب اس میں خصوصاً ہمارے اہل سنت میں سے جو اہل حدیث مقبہ فکر کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکر ہے کیونکہ اہل حدیث مقبہ فکر کے لوگ جو ہے وہ ہنفیوں کے مقابلے پر یہ بہت چیز پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ حنفی اس کو واجب کہتے ہیں حالانکہ یہ سنت ہے دیکھیں ابو بکر عمر نے چھوڑ دی اب اگر ہم چمفینیٹکس قسم کے اہل حدیز الما والا فتوا لگائے کہ آپ حدیث کو چھوڑ کے ابو بکر عمر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو یہ اکثر کہہ دیتے ہیں جب ہمیں ہم ان کو کوئی صحابی کا کال بتاتے ہیں تو کہتے ہیں جی دی حدیث دیکھیں آپ ابو بکر عمر کے پیچھے چل پڑے اور حالانکہ یہاں پر حدیث کو دیکھا جائے تو ہنفی بالکل ٹھیک ہے صرف حدیث کو عید گاؤں کے قریب بنا ہے جو قربانی نہیں کرتا تو واجبیت نکلتی ہے لیکن اس حدیث کا فارم تھا بعض سمجھا کہ آپ نے ڈرانے کے لیے کہا ہے اتنی تاکید کی ہے اس سے مراد واجبیت نہیں بلکہ سنت موقع ہے اور اس کا سہارا جو ہے وہ یہی سیدنا سعیدنا بکر عمر کا عمل ہے ورنہ حدیث پہ جائیں تو اب یہاں پر تمام ایل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بکر عمر نے اگر یہ کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ ہما تو یہی وجہ تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی داڑی کے مسئلے میں بھی جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ رحما اور سیدنا ابو نبرا دو ہی راوی ہیں داڑیاں بڑھاؤ اور موچھیں پت کرو اس حدیث کے دو ہی راوی ہیں اور دونوں مٹھی کے پاس گاڑی کاٹنے کے قائل تھے اور کاٹتے تھے صحیح بخاری میں ہے کہ وہ حاجر عمرے کے موقع پر عبداللہ بن عمر کاٹتے تھے اور ابی داؤد کے اندر اور الموتا امام مالک میں ہے کہ مطلق ہم کاٹتے تھے تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے سنت پاور ڈاٹ کام پر ابھی تک جن جنوں لمحہ سنی کسی کے پاس جواب نہیں ہے مسئلہ نمبر تینتیس کے نام سے ایک گھنٹے کی گفتگو ہے داڑھی کی اہمیت اور اس کی مقدار کا بیان اور اس میں دونوں اسٹیم رویے جو ہیں میں نے ان کا الحمدللہ رد کیا ہے کہ صحابہ کے فہم کو دیکھنا ہے خام خوانی کیا دینا کہ صحابہ نے غلط کام کیا ہے ورنہ سب سے پہلے تو تراوی کی نماز بند کروائی جائے جو بخاری میں عزیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن پڑھی وہاں پھر صحابہ اکرام کی بنا لیتے ہیں نہیں جی صحابہ نے شروع کروائی تھی تو آپ مربو ادیس کہاں گئی تو صحابہ اکرام مردوان کا اگر کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو ہمارے سنس میں ریجیکٹڈ نہیں ہوگا اہم ممکن ہے وہی وہ فارم ہو اس کا تاوتے کے صحابہ میں اختلاف نہ ہو جائے اختلاف ہو جائے پھر ہم دیکھیں گے جمہور کی رائے کیا ہے جیسا کہ حجت متوں کے مسئلے میں عبداللہ بن عمر اور سیدنا عمر شہیدرا اختلاف ہوا بالکل ٹھیک ہو گیا سیدنا عمر نے اپنا ڈیسیجن واپس لیا جامعہ تر میں موجود ہے جہاں اختلاف کوئی نہ پایا جاتا ہو تو چوتھویں صدی کے ملوں کے کہنے پر عبد بن عمر کو ہم بدتی نہیں کہہ سکتے اس مسئلے وہ نیاز بل چاہتا ہوں تو یہ مسئلہ میں نے یہاں پر الحمد کلیر کر دیا پوائنٹ نمبر ٹو قربانی کے لیے نصاب کیا ہے یعنی کس بندے کے پاس کتنا روپیہ یا مال ہو تو وہ قربانی کرے گا تو بھائی اس پہ میں آلریڈی ایک حدیث تو بیان کر چکا کہ جس پہ استطاعت ہے وہی قربانی جو ہے وہ کرے گا استطاعت میں کوئی نصاب بیان نہیں کیا آپ سے لباس نے جو بھی جانور خرید سکتا ہے لہذا یہ جو زکات کا نصاب لگایا ہوا یہ بالکل من گھڑت بات ہے ایسی بات نہیں ہے. کوئی زکات کا نصاب نہیں جو بھی جانور خرید سکتا ہے اگر انہی دنوں میں اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ جانور خرید سکتا ہے چاہے وہ صاحب نصاب نہیں بھی ہے زکات کے حوالے سے تب بھی اس نے قربانی کرنی ہوگی سننے سے ہے اب یہاں پر بعض لوگوں نے آج کل بڑے مجھے فون بھی آ رہے ہوتے ہیں جی جناب ہم تو مکروز ہیں تو سنا ہے کہ مکروز کے اوپر جو ہے وہ قربانی نہیں ہے بھائی دنیا میں کون سا بندہ ہے جو مکروز نہیں ہے آپ نے جو کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں لاکھ لاکھ دو دو لاکھ کی تو مکروز ہی تو ہوتے ہیں تیسری کمیٹی لے کر بیٹھ جاتے ہیں ابھی پچھلے پندرہ کمیٹیاں باقی ہوتی ہیں تو قرض ہوتا ہے آپ پر اس حساب سے تو دنیا میں کسی پر بھی قربانی نہیں بنے گی یہ مقروض شروع والی یہ سب من گڑت اور فراڈ والی باتیں ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے قرضہ تو ہر بندے پر ہے اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ اگر سالی کی شادی آ جائے تو قرضہ بھی اٹھا کر جو ہے وہ بی بچوں کو کپڑے اور جوتیاں لے کر دیں گے اور کوئی سرمنی آ جائے سارے کام کریں گے لیکن قربانی مجھے میں تو ہوں تو قرض بھی اگر اٹھانا پڑتا ہے کسی بندے کو قربانی کرے وہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اتار سکتا ہوں قرض تو ہم سب اٹھاتے ہیں جو کمیٹی ڈالی ہوتی ہے قرض ہی تو اٹھایا ہوتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ کر کے لٹا دیں گے تو اگر آپ کو قرض ملتا ہے تو ضرور قربانی کریں کیونکہ وہی اس معاملے میں بو سکتا ہے لیکن اگر کوئی بےچارا بہت ہی مبلس ہے اور نہیں کر سکتا بےچارا تو وہ میں پہلے حدیث بتا چکا سن بھی دعود سن نسائی اور المصدر حاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے اور امام نے بھی کی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں ستا نہیں ہے وہ پھر عید والے دن اپنے ناخوں کاٹ لے اور بغلوں کے بال اور زیر ناخ بال صاف کر لے اور اس میں امپلائڈ ہے کہ پھر وہ یکم ذلحجہ سے لے کر قربانی تک قربانی کے دن تک عید کی نماز تک یہ بال نہیں کاٹے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پوری قربانی کا ثواب انشاءاللہ عطا فرما دے گا پوائنٹ نمبر تھری کہ ایک خاندان کے ایک فرد پر قربانی ہے یا سب نے ہی قربانی کرنی ہے یہ بھی آج کل بڑا کریٹیکل ایشو ہے ساروں نے قربانی کرنی ہے ایک خاندان میں جتنے بندے ہیں اور سارے امید ہیں تو کیا سارے ہی کریں گے تو بہتر تو یہی ہے سارے ہی کریں جتنا میٹھا ڈالیں گے اتنا ہی بہتر ہے آرت کے لیے سیف کریں اس کو عبادت لیکن دین کی طرف سے آبلیگیشن ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی ہوگی ایک خاندان ایک فیملی اب فیملی یہ نہیں ہے کہ پانچ بھائی ایک گھر میں شادی شدہ رہ رہے ہیں تو یہ ایک فیملی ہے نہیں ایک شادی شدہ بندہ اور اس کے بچے یہ ایک فیملی ہے ایک گھر میں اگر پانچ بھائی ہیں تو یہ پانچ فیملیز ہیں الگ الگ اپنی قربانی دیں گے یہ نہیں ہے نی جی ہم تو ابا جی کو تنخواہ دیتے ہیں ایک ابا جی نے قربانی کر دی سب کی طرف سے ہوگی نہیں باقی خرچے لادہ لادا, لادا ہیں قربانی کی باری ہے تو ابا جی دیں گے نہیں تو ایک خاندان میاں بیوی اور بچے وہ ایک خاندان تصور ہوں گے ان کی طرف سے ایک قربانی اور وہ ثبوت جامعہ ترم اور سنن ابن ماجہ میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے عطا بن انحصار تابعی کہتے ہیں کہ میں نے صحیح ابو ایوب انصاری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں آپ لوگ قربانی کس طرح دیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہم میں سے ہر شخص ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتا تھا اور وہ اس کے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے تصور ہوتی تھی لیکن بعد میں پھر صورتحال خراب ہوگی اور لوگ باہم فخر کرنے کے لیے ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا شروع کر دیں جس کا ذکر اگلی حدیث میں موجود ہے سن ابن ماجہ میں ہی اور المستر الحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ اور امام زابی نے بھی موافقت کی ہے کہ حزیبہ بن رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے اکسایا حالانکہ میں یہ جانتا تھا کہ سنت یہ ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کی جائے ایک بکری لیکن میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں کہ میں زیادہ قربان کروں تاکہ لوگوں میں فخریہ طور پر یہ بات یہ صحابہ کے زمانے میں یہ کام شروع ہو گیا کیونکہ امت کا فتنہ تو مال ہے نا تو پھر وہ سیابی کہتے ہیں کہ اب ہم زیادہ قربانیاں کرتے ہیں اگر نہ کریں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کنجوز ہے اس زمانے میں بات ہے کنجوز کہتے ہیں تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو بیرون ملک لوگ آباد ہیں وہ گھر والوں کو یہاں پیسہ بھیجتے ہیں تو وہاں ان کو قربانی پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بی بچے ادھر ہیں ماں باپ ادھر ہیں تو وہاں سے پیسے بھجوا دیے تو اس کی طرف سے قربانی ہوگی وہ خاندان کا سربراہ ہے یہ نہیں ہے کہ اس نے لادا ادھر قربانی کرنی ہے. اسی طریقے سے فترانے کے پیسے باقی چیزیں جو ہے وہ یہاں پر اگر کوئی بھجوا دیتا ہے تو یہاں پر دے دیں گے تو ادا ہو جائے گی تو یہ الحمد میں نے مسئلہ کلیئر کر دیا کیونکہ یہ لوگ ہیں. پوائنٹ نمبر فور کہ جانوروں کی کون سی اسپیشیز ہیں جن کی قربانی لگ سکتی ہے تو سورت العام کی آیت نمبر ایک سو ترتالیس اور ایک سو چوالیس میں وہ چار اسپیشیز بتائی گئی ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ڈیٹیل موجود ہے اور سورت الحج کے اندر اشارتن ہے کہ بہیمت النام یعنی بے زبان مویشی جو ہیں ان مویشیوں کی ڈیٹیل پھر سورت النا کی ایک سو ترتالیس اور چوالیس نمبر آیت میں ہے تو یہ ٹوٹل قرآن اور سنت کی روشنی میں پانچ قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی لگ سکتی ہے نمبر ایک دمبا مینڈا بھی ہم کہتے ہیں نمبر دو بھیڑ نر اور مادہ دونوں شامل ہیں وہ آگے حدیث آ بھی جائے گی نمبر تین بکرا یا بکری نمبر چار گائے اور نمبر پانچ اونٹ مگر اس میں شرط یہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی نہیں لگے گی مگر مسلم کی مسنہ عربی میں کہتے ہیں دوندے جانور کو دو دانتوں والا یعنی چھوٹے چھوٹے جو دانت گر کے یہاں پر دو دانت بڑے نکلے ہوئے ہوتے ہیں آپ اگر یہ دیکھیں نیچے ہو کے دو بڑے دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو مسنہ کی قربانی لگے گی دوندے جانور کی قربانی ہوگی اور اس حدیث میں سات عرف موجود ہیں کہ مگر اگر کسی کو دوندہ جانور نہ ملے تو زیادہ عربی زبر جو ایسی بھیڑ کے لیے یا دنبے کے لیے بولا جاتا ہے جس کی عمر چھ ماہ سے لے کر ایک سال تک ہوتی ہے جس کو پکا کھیرا کہتے ہیں ہم یعنی دونڈا تو نہیں ہوگا لیکن مضبوط قسم کا اور اس میں موسٹ پرابیبل جو زیادہ اتفاق رائے ہے وہ ایک سال کی عمر ہے چاہے ڈونڈا نہ بھی ہو امام ترمسی بھی یہ صحیح مسلم والی لے کر آئے ہیں جامعہ ترمسی میں اور اس کے تحت انہوں نے لکھ دیا کہ اس پر اجماع ہے کہ بھیڑ اور دمبا تو لگ جائے گا کھیرا بھی بغیر دوا اگر وہ ایک سال تک عمر کا ہے لیکن بکری نہیں لگے بکرا نہیں لگے گا یہ جو کہتے ہیں جی پکا گیرا جی لے جاؤ نہیں وہ نہیں لگے گا تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ بکری دمبا اور بھیڑ وغیرہ یہ دوسرے سال میں جا کر دونا ہوتے ہیں یعنی ایک سال گزارنے کے بعد جب دوسرے سال میں انٹر ہوتے ہیں بعض تیرہ ماہ میں بعض چودہ ماہ میں لہذا سال عمر شرط نہیں بلکہ دونا ہے یہ انڈیکیٹر ہے دونا گائے تیسرے سال میں جا کے ہوتی ہے یعنی دو سال گزارنے کے بعد جب تیسرے سال میں انٹر ہوتی ہے اور اونٹ چار سال گزارنے کے بعد پانچویں سال میں پہنچ کر دھوندا ہوتا ہے چیک پوائنٹ جو ہے وہ دھوندا ہے لیکن یہاں پر حرام خوروں نے کیا کرتے ہیں کہ وہ کھیرا بکرا ہوتا ہے تگڑا قسم کا اور اس کے سارے دانت توڑ دیتے ہیں دو دانت باقی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دھوندا ہے حالانکہ وہ جو دو دانت ہوتے ہیں نا دوندے کے وہ بہت بڑے دو دانت ہوتے ہیں وہ کھیرے کے جو دانت چھوٹے چھوٹے سائیڈ پہ ہوتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ یہ فوراً چیک کیا کریں نیچے دو بڑے دانت آپ کو الگ سے نظر آئیں گے دونوں دے تو یہ نہیں کہ سارے دانت توڑ دیے تو یہ حرام خوری تو عام ہو چکی ہے اور میں نے پچھلا لیکچر ڈیڑھ گھنٹے کا دیا ایکسکلوسو لیکچر جو انشاءاللہ تعالیٰ میرے علم کے حد تک کسی بندے نے اس طریقے سے چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا نمبر 51 کے نام سے اہل سنت کام پر رزق حرام فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج یہ ساری کی ساری چیزیں فتنہ مال کی وجہ سے اب صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حزیبیہ والے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ اور گائے میں سات سات مسلمانوں کو شریک کیا یعنی اونٹ میں بھی سات کو اور گائے میں بھی سات کو تو بکری کا تو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں پورے گھر والوں کی طرف سے ایک لیکن یہاں سات پڑھ اور جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے جو سمت ماجہ مسند امام احمد اور المسد الحاکم میں بھی صحیح صنعت کے ساتھ ہے امام زہبی نے بھی مواقع کی ہے عید البحا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے میں سات لوگوں کو شریک فرمایا اور اونٹ میں دس لوگ یہ حدیث بھی صحیح ہے اس کے درمیان آپٹیمل سولوشن تطبیق یہ ہے کہ اگر تو حج کی قربانی ہے کیونکہ حدیبیہ والے سال حج اور عمرے والا معاملہ تھا اس نیت سے لوگ نکلے تھے سابام علی امردوان تو اس میں پھر اونٹ میں سات سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہوں گے اور عید قربان والے مسئلے میں دس تک شریک ہو سکتے ہیں اور یہ دس اور سات کا جو فگر ہے یہ ایکسٹریم ہے چھ بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے یہ سات زیادہ سے زیادہ ہے گائے میں اور دس اونٹ کے اندر اب آ رہا ہے جناب بھینس کا مسئلہ یہ بھینس بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے ہمارے لیے خصوصاً کتاب و سنت کے منت پر چلنے والے لوگوں کے لیے تو میں نے اجماع کی حجیت پر مسئلہ نمبر اکتیس میں گفتگو کیا کہ پوری امت کا اجماع ہے بھینس کے حلال ہونے پر اور اس میں میں نے بتایا کہ اگر یہ کہتے ہیں وہاں حنیفا رحمت اللہ علیہ نے بتایا تو میں کہتا ہوں کہ کینگرو مجھے اگلے دن فون آیا جی کینگرو حلال ہے یا رام تو آپ مجھے بتائیں فکر افیب میں کینگرو کا مسئلہ ان کے بعد بھی پانچوں سال کے لوگوں کو کینگرو کا نام بھی نہیں سنا ہوگا تو میں بتاتا ہوں کینگرو ہلال ہے کیونکہ وہ بھی مویشی ہے بہمت اللہ میں آتا ہے ہلال ہے کیونکہ اس کی ہرمت کوئی نہیں سابت تو آپ سب میرے مقلد ہو جائیں میں نے کینگرو کا مسئلہ میں نے حل کر دیا تو یہ بات سمجھ لیجئے حلال ہے جہاں تک کی قربانی کا مسئلہ ہے تو اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے ہمارے جو حرفی لوگ ہیں وہ اس کو بحث تو ظاہر قربان نہیں کرتے اتنی کوئی بےکوفی کون کرے گا دودھ دینے والی بحث جو اتنی مہنگی آتی ہے دائی تین لاکھ اور بعض پانچ چھ لاکھ تک بھی جو زیادہ دودھ دیتی ہیں صحت قسم کی آسٹریلین جو ہے تو وہ قربان کرتے ہیں بھینس کا نگ اس کو ہم کٹا کہتے ہیں پنجابی زبان کے اندر بیل کا لفظ تو بولا جاتا ہے جی اس کے لیے گائے کے میل کے لیے تو وہ کرتے ہیں قربان تو اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے اجتہادی اب اس میں میری اپنی رجوع اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم اس پہ کوئی بدت کا ختمہ نہیں لگاتے میری اپنی پرسنل رائے یہ ہے کہ بھینس کی قربانی سے پرہیز کرنے میں ہی عاطیت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے پاک میں جو ڈیٹیل مویشی بتائے گئے ہیں اب اس کے علاوہ بھی کئی مویشی ہیں جو حلال ہیں نیل گائے حلال ہے ہیرن اگر کوئی یہ جی ہرن اور بکری تقریباً ملتے جلتے ہیں تو ہیرن کی قربانی بھی اب یہ تو ہمیں بھی, بھی نہیں مانتے لہذا قیاض جو ہے اس مسئلے میں کرنے سے بچا جائے قیاض کو ہم اسلام کا حصہ مانتے ہیں لیکن کتاب و سنت اجماع میں اگر کوئی بات نہ ملے تو لیکن اگر کوئی بحث کی قربانی کر لیتا ہے ہم اس پہ فتوا نہیں لگاتے اس مسئلے میں کیونکہ مسئلہ اتنا کلیئر نہیں ہے تو یہ الزامی جواب میں نے ہرن والا بھی بتا دیا کہ اس کو اگر بکری کے حکم میں داخل کیا جائے تو پھر ان کی قربانی بھی لگ جاتی ہے پوائنٹ نمبر فائیو کہ کون سے عیب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی نہیں کی جائے گی اگر وہ جانور میں پائے جاتے ہوں تو اس میں پہلی اتھی سنبی دود جامعہ ترمری سن نسائی اور سن ابن ماجہ میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار قسم کے جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرما دیا نمبر ایک کانا جانور نمبر دو بیمار جانور نمبر تین جو واضح طور پر لنگڑا ہو یہ کانے سے میرا تھوڑا کانا نہیں جو واضح طور پر کانا ہو اور بیمار بھی واضح طور پر ہو لنگڑا بھی واضح طور پر اور چوتھا لاور قسم کا بالکل مریل قسم کا اگر کوئی جانور ہے جس کی ہڈیوں پر گوشت نہیں ہے تو وہ اس کی قربانی نہیں لگے گی کی کیونکہ اللہ از دا ٹاپ پرائرٹی دوسری حدیث جامعہ ترمدی سنبی سن دعود اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کانا جو جانور ہے اس کی قربانی سے منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کوئی ایسا جانور قربان نہ کیا جائے جس کے کان چرے ہوئے ہوں یا اس کے کانوں میں سوراخ ہو یا کان کاٹے گئے ہوں کیونکہ یہ بھی واضح اہم ہے اور تیسری حدیث جامعہ ترمزی سنبی سن دعود سلم سن نسائی اور سنبنماجا میں موجود ہے کہ ٹانگ کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع فرمایا اب یہاں بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے کہ آپ نے جانور لیا اس وقت تو بےچارا ٹھیک تھا گھر پہنچے بیمار ہو گیا یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی کہ کوئی سرنگ کا ایشو بن گیا تو اس کے بارے میں حدیثیں تو ملتی ہیں لیکن ان میں کوئی صحیح صنعت والی حدیث نہیں البتہ ایک اور ایک صحابی کا صحیح صنعت کے ساتھ المصنف عبدالرزاق میں موجود ہے عبداللہ بن زبیر اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک کانی اونٹنی دیکھی جس کی قربانی کے لیے لوگ جمع تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس اونٹنی میں یہ عیب جو ہے اس کی آنکھ ضائع ہوئی ہوئی تھی ایک آنکھ اگر یہ عیب خریدنے سے پہلے کا ہے تو اس کو قربان نہ کرو اور اگر یہ خریدنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر قربانی کرنے میں حرج نہیں لہذا اس اثر سے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ اگر کسی جانور میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو جائے جو خریدنے کے بعد ہے تو اس کی قربانی بالکل درست ہے اور یہ عقل کے بھی خرید ہے الحمدللہ پوائنٹ نمبر سکس کیا ہی جانور کی قربانی کرنا درست ہے اب یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے اور اس میں مجھے سب سے زیادہ فرق پانا پڑا ہے اس ایشو میں ہسی جانور والے مسئلے اور میرے لیے پریشانی کا باعث اس وقت یہ معاملہ بن گیا جب مجھے یہ بات پتا چلی کہ ہمارے جو اہل تشہیہ بھائی ہیں وہ خفسی جانور کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے اور ہمارے اہل سنت میں سے بھی جماعت المسلمین والے جو ہیں وہ اس کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے اب ان کے تکفیر والے معاملے الگ بار وہ ہم ان کو خارج تو نہیں کرتے اہل سنت سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ مولا سے مراد دلی جگری یار ہمارے خوارج کے خلاف کتاب بھی کیا حالانکہ تقلیری تھے وہ لیکن ان کے جنازے بھی خود بڑھائے اور فرمایا کہ یہ مجھے کافر سمجھتے ہیں میں ان کو کافر نہیں سمجھتا تو سیکچلی ڈس جو جانور ہے خستی جانور اس کی قربانی تو بھائیو ایک اصولی بات تو سمجھ لیجئے سورت النسا کے اندر یہ بات آئی آیت نمبر 119 جس پر میں نے تقریباً دو گھنٹے اپنی تفسیر کلاس میں شروع کی تھی داڑھی کا مسئلہ بھی اور باقی ایشوز بھی اس میں میں نے بیان کیے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم شیتان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیا کیا حربے ازماؤں گا ان میں سے ایک حربہ یہ تھا ہوں پل یو بتی کن نہ میں ضرور ان کو حکم دوں گا کہ یہ جانوروں کے کان چیریں گے یعنی اللہ نے تو صحیح کان بنائے لیکن یہ کان چیریں گے بتوں کے نام پر چھوڑیں گے خلکت کو بگاڑیں گے ولا عام ارن ہوں اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا شیتان نے کہا پھل یو گئی رن تو پس ضرور یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تو جانور کو کسی کرنا بھی بیسیکلی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنا ہے اس میں کوئی شاک ہی نہیں ہے کہ نر کو آپ جو ہے وہ سیکچلی ڈسیبل کر رہے ہیں اللہ کی تخلیق بدل رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ تکلیف دے بھی ہوتا ہے ایسا نہیں کہ جانور کو تکلیف نہیں ہوتی مرد کوئی کھسی ہو تو یہ عیب ہی سمجھا جائے گا اور جانور کو آپ خود کسی کریں گے سیکچلی اس کو ڈسیبل کر دیں گے تو یہ عیب ہی شمار ہوگا اور اس بارے میں سعید الف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں اور بڑے جگیر صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دس سال تک وزو کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیاتیس سال تک زندہ رہے نائنٹی تھری ہجری میں فوت ہوئے مدینہ شریف میں صحیح صنعت کے ساتھ ان کا قول موجود ہے تفسیر تبری میں جو پہلی اسلام کی تفسیر ہے پرانے پاک کی ابن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ, علیہ المتوا تین سو پہلے تین سو سال کے بزرگوں میں آتے ہیں اور یہ وہ بزرگ ہیں جو اہل سنت اور اہلو دونوں ان کی بزرگی کے قائد ہیں ایک اہل تشید کے بھی عام تبری ہیں وہ الگ ہے یہ اہل سنت والے کو بھی وہ مانتے ہیں تو انہوں نے صحیح صنعت کے ساتھ انت مالک کا قول نقل کیا ہے اسی آئے کے کانٹیکس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو کسی نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ بھی کئی تابعین کے اقوال مسنت ابنبی شہبہ میں اور باقی سنو قبرالی میں موجود ہیں کہ جانوروں کو کسی کرنا تابعین کے گروہ میں برا سمجھا گیا ہے اور چند ایک تابین اس کے جواز کے بھی قائل ہیں وہ بھی اقوال ملتے ہیں لیکن وہ اتنے واضح نہیں قربانی کے حوالے سے کوئی کال نہیں ہے کہ قربانی کے لیے کھنسی جانور لگایا جائے ویسے ہے کہ کبھی ضرورت پڑے تو پھسی کرنا اور بڑے گول مول الفاظ موجود ہیں اور اس میں جو واضح الفاظ ہیں وہ بھی بڑی مشکل کے ساتھ ہی ہیں سن قبرال بھیکی میں امام بھئی کی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کومنٹس دیے ہیں کہ کوئی بہت ضرورت پڑ جائے تو جانور کو کھنسی کرنا جائز ہے وہ ضرورت نہیں انہوں نے بتائی کہ کون سی قربانی کا ذکر کوئی نہیں کیا اسی طریقے سے مسائل احمد میں بھی امام احمد بن حمر رحمۃ اللہ علیہ کے جو فتوا ہیں احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ خسی جانور کی قربانی قبول ہو جائے گی اب یعنی کہ وہ اس کو جس جائز کے زمرے میں لے رہے ہیں کوئی افضل نہیں جتنا ہمارے یہاں موجود ہے کہ جی خسی جانور کی قربانی کرنا افضل ہے اور وہ مسکنسپشن آئی ضیف پروایت کی وجہ سے جو سنن ببی دعود سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خصی مینڈے قربان کیے یہ پکی ضعیف روایت ہے کیونکہ اس میں شریک بن عبداللہ القاضی جو ہیں وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور صحیح مسلم کے مقدمے میں پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ہے جو ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو اور یہی وہ حکم ہے جو اس حدیث میں بھی ہے سنن نبی دعود کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے لگاتے تھے بعد میں بعد اس روایت کو بھی ضعیب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اور ہم ہاتھ پہلے لگانے کے قائل ہیں کہ اس روایت میں یہ راوی مدلس ہے تو اگر یہ صحیح ماننی رہے, وہ بھی صحیح ماننی پڑے گی تو یہ دو نمبر پالیسی نہیں ہونی چاہیے اس معاملے میں ایک اصول رکھا جائے تو اس روایت کے اندر دو خصی مینڈے جو قربان کرنے والی روایت ہے اس میں سوری میں نے یہ غلط بتا دیا محمد بن اسحاق جو ہیں یہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اچھا اب اس میں کنکلوژ کیا ہے آج ہم کس ریزلٹ پر پہنچے تو اس معاملے میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ خصی جانور کی قربانی سے اوائڈ کیا جائے البتہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے حرام نہیں کہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیب گنوائے ہیں جانوروں میں اگر یہ عیب پائے جاتے ہوں تو ان کی قربانی نہیں لگے گی یعنی کانا ہے لنگڑا ہے بیمار ہے اسی طریقے سے لاغر ہے سینگ ٹوٹا ہوا ہے کان جرا ہوا ہے یہ پانچ چھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس میں کھسی ہونا بیان نہیں ہے لہذا ہم خود سے شریعت سازی نہیں کر سکتے کھسی کرنا قربانی کے علاوہ بھی ویسے جو ہے یہ مضمون چیز ہے تو لہذا اہل تشہیروں کا یہ جو سٹانس ہے اس میں ان کو نرمی کرنی چاہیے البتہ اس معاملے میں میں ان کے ساتھ ہوں کہ کھسی بکرا نہ کیا جائے تو یہی بہتر ہے اسی میں آفیت ہے پوائنٹ نمبر سیون قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے عید سے پہلے ذبا کیا اس نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے ذبا کیا اور جس نے عید کے بعد ذبح کیا عید کی نماز ہونے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اس کی قربانی مکمل قربانی ہے اور مسلمانوں کے طریقے پر ہے جبکہ دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ جو شخص عید سے پہلے قربانی کر لے تو وہ بعد میں دوبارہ قربانی کریں اب اس سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بڑی تاکیدی سنت ہے ورنہ دوبارہ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی تو فرمایا دوبارہ کریں بخاری اور مسلم میں پوائنٹ نمبر ایٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم محدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے ہر شہر پر احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے لہذا جب تم ذبح کرنے لگو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو اور اپنی چھری کو بھی تیز کر کے جانور کو آرام پہنچاؤ کھڈی چھری نہ پھیلی جائے تیز چھری اور اس میں بھی پورا پھر جانور نہیں کاٹا جاتا اسپائنل کارڈ تک کاٹا جاتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جانور جو ہے اس کے اندر اس کے سر سے جو سگنل نکلنے پورے جسم کے ساتھ رشتہ برقرار رہے تو وہ تھوڑا کاپتا ہے تو جسم کی نسوں میں جو خون ہے وہ بھی باہر نکل جاتا ہے جو بیمار خون بیماریاں پیدا کرنے والا خون ہے یہی ریبا حکمت اب اسی کانٹیکس میں ایک حدیث ہے مصنف عبد الرض کے اندر کے سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس جانور کو کھانا مکرو سمجھتے تھے جسے قبلہ رخ کر کے قربان نہ کیا گیا ہو حرام نہیں مکرو کرا سمجھتے تھے قربانی تو ہو جائے گی لیکن وہ زبی ایسا زبی جو قبلہ رخ ہو وہی بہتر ہے لہذا جب مرہیاں لینے بھی جائیں تو اس وقت بھی اہتمام کر لیا کریں قبلہ رخ کریں لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو قربانی جو ہے یا اس طریقے سے تو ہو جائے گا اور ساری امت اسی پر عمل کرتی ہے کہ اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ باندھ کر جو ہے وہ قبلہ رخ کر دی جاتی ہیں پھر اس کی گردن بھی تاکہ قبلہ رخ اس کا ہو پوائنٹ نمبر نائن تقدیر کے الفاظ کیا ہو تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق الحدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چت ایک مینڈے قربان کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمین پر لٹا کر ان کے پہلوؤں پر اپنا پاؤں مبارک رکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو قربان کیا تو یہ تقبیر متفق علیہ ہے اہل سنت اور اہل تشو کے ہاں بسم اللہ واللہ اکبر اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے لیے ہی تمام بڑائیاں ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ صحیح عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری تیز کروائی اور جب زبہ کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہم تقبل تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی پورے گھر کی طرف سے اور آپ کی کم از کم نو بیویاں تو تھیں پورے گھر والوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس میں الفاظ موجود ہے سینگوں والا چتکبرا مینڈا قربان کیا اور ساتھ ہی حضرت عائشہ نے بتایا چتکبرے سے مراد یہ ہے کہ اس کی پیٹ آنکھیں اور ٹانگوں پر کالے نشانات آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کالا کے ٹانگ چتکبرا مینڈا قربان کیا اور پھر فرمایا اللہ تکبل تکبل تکبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ فرمایا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اللہ قبول فرما یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے زیادہ یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کا ذکر کیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے روحانی باپ ہیں جانوں سے بھی حاق رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو اگر وہ امت کی مائیں ہیں تو آپ وسلم امت کے روحانی باپ ہے کی آیت ہے اس کے تحت اب کوئی شخص یہ نہیں یہ دعا پڑھ سکتا کہ پوری امت کی طرف سے قبول فرما بھرنا تو باقیوں کی طرف سے قربانی گئی نا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے اسی کانٹیکس میں اگلا پوائنٹ نمبر ٹین ہے یہ روایت ہے جس کی وجہ سے تھوڑا ایشو آج کل چل نکلا ہے وہ جامع ترمزی اور سنبی دود میں ہے اور یہ ضعیف روایت ہے اور یہ وہ روایت ہے جس میں وہ سکم ہے جو میں پہلے بیان کر چکا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت فرمائی تھی کہ میں ہر سال ایک مینڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کروں تو دو مینڈے سید علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیا کرتے تھے ایک اپنی طرف سے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو اس حدیث میں وہی شریک بن عبداللہ القاضی جو ہیں وہ مدلس رابی ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تسری نہ ہو صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے اور یہی رول ہے جس کی وجہ سے وہ خطرناک روایت بھی ضعیف ثابت ہوتی ہے جو مسند امام احمد میں ہے اور الدب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی موجود ہے اور مشکات المصابی میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار نو سو دو نمبر حدیث ہے اب یہ حدیث میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ روایت درج ہے لیکن یہ ضعیف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جہلی نصب پر فخر کرے تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عزوت راسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو اور یہ بات سے نہ کرو ڈائریکٹ کرو آف صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ بات نہیں فرما سکتے وہ ان اور بخاری مسلم کی متفق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و خیال ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا تو اس روایت میں حسن بدری مدلس ہے اور ان سے روایت کرے اگر یہ کسی نے صحیح مانی ہے پھر وہ بھی صحیح مانے گا تو یہ روایت بالکل ضعیف ہے اور امام اللہ علیہ بھی اس روایت کے تحت ایک ہزار چار سو پچانوے نمبر روایت کے تحت ایک مسئلہ بھی انہوں نے سالو کیا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ جو طب تابعین میں سے ہیں المتبا ایک سو اکاسی ہجری امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے اس حدیث کے کانٹیکس میں یعنی انہوں نے اگر اس حدیث کو لیا بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت کے طور پہ آپ وسلم کی طرف سے چلے قربانی کر دی کسی کو اگر ضوف کری ہے نہیں اس حدیث کا کوئی بدت کا فتوا نہیں آج بھی کو کر لیتا ہے جس کو یہ بات پتا نہیں ہے ہاں پتہ چل جائے پھر بچنے میں آپ یہ تھا بدت کا فتوا ہم پھر بھی نہیں لگاتے تو عبداللہ ہمارے کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی نہ کی جائے البتہ میت کی طرف سے جو جانور جمع کیا جائے گا وہ صدقہ پھر ہوگا اور پھر فرمایا کہ اس سارے کو ہی قربان جو کیا ہوا جانور ہے سارے کو ہی پھر صدقہ کرنا ہوگا اپنے پاس نہیں کر سکتے کیونکہ صدقے کا گوشت ہے اور اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ بکرا بھی پھر الگ سے کرنا ہوگا گائے میں حصہ ڈال دیا گیا ساتھ میں سے ایک حصہ کسی اور کے لیے جو فوج شدہ ہے کہ میرے امی ابو کی طرف سے فلاں کی طرف سے تو سارے قربانی خطرے میں پڑ گئی اور یہ بات سمجھ لیجئے صحیح مسلم کی حدیث کے تحت میت کو تین امال کا ثواب پہنچتا ہے ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ نیک اولاد کے عمل کا ثواب بھی پہنچتا ہے ان کی دعاؤں کا ثواب پہنچتا ہے دوسرا علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کی وہ ملنا بھی چاہیے اور تیسرا صدقہ جاریہ جو اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا لیکن یہ جو بات ہے تو اٹومیٹکلی اگر ہم قربانی کرتے ہیں ہمارے ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ان تک ثواب پہنچے گا اور پوری امت کی قربانی کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ ہدایت بنے ہمارے لیے اس میں کوئی شاک ہی نہیں ہے ہمارے ہر عمل کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام عمال میں بھی جاتا ہے الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب جناب کریٹیکل مسئلہ ایک اور آ رہا ہے پوائنٹ نمبر گیارہ کیا قربانی میں عقیقہ والا معاملہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیونکہ اکثر ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ وہ چھ حصے رکھے ہوتے ہیں گائے کے اور ساتواں رکھ دیتے ہیں قربانی کے ساتھ ساتواں عقیقے کا بھی لڑکی ہو تو ایک رکھ دیا لڑکا ہوا تو دو حالانکہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں ضعیف صنعت کے ساتھ بھی کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ یہ معاملہ کیا جائے گا عقیقے میں عقیقے میں تو پوری جان دینی ہے اب عقیقے کا مطلب یہ سن لیجیے صحیح بخاری میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کے پیدا ہونے پر عقیقہ ہے اس کی طرف سے خون بہاؤ یعنی پورا جانور لڑکے کے بدلے ایک جانور قربان کرنا ہے اور وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جامعہ سنن سن دود اور سن نسائی میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اپنے عقیقے کے وقت گروی ہوتا ہے ساتویں دن اس کا عقیقہ کرو گروی کیا جا رہا ہے پوری جان دینی جان کے بدلے جان اس کا عقیقہ کرو ساتویں دن اس کا نام رکھو اور اس کا سر مڑاؤ یہ تین کام کرو اور تیسری عدیب جامعہ ترمزی سن بعود اور سن نسائی میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے دو بکریاں یا بکرے اور لڑکی کی طرف سے ایک کرو اور جامعہ ترمزی میں ڈیٹیل ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں نر اور مادہ میں کوئی مسئلہ نہیں نر بھی کر سکتے ہو اور مادہ بھی ہمارے اہل تشیع بھائی جو ہے وہ عقیقے اور قربانی میں صرف نر کے ہیں لیکن یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ نر اور مادہ دونوں کی قربانی لگ سکتی ہے البتہ نر کا ہونا زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے مینڈا ہی اتارا گیا تھا آسمان سے تو یہ عتیقے والا مسئلہ میں نے کلیئر کیا تو سورن القبر البحیکی میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عتیقہ کیا اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کسی شخص کو زندگی میں عقیقہ کرنے کی استطاعت نہیں ملی اس کے ماں باپ کو نہیں تھی بعد میں اس کو مل گئی تو اب وہ اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہے بڑی عمر میں بھی پہنچ کر لیکن جان بوجھ کر لیٹ کرنا جی منڈے کا چاچا آ رہا ہے تو منڈے کا تایا پہ آدھا ہے باروں تو عید کو عید تو بات کریں گے فلاں تو بات کریں گے یہ بات نہیں ورنہ وہ اس کے بعد تو عام صدقہ کا ہوگا ساتویں دن ہی عقیقہ کرنا ہے یعنی بچہ اگر سوموار کو پیدا ہوا تو عقیقہ اتوار کو ہوگا بچہ اگر اتوار کو پیدا ہوا تو کی ہوگا ہفتے والے دن سات میں دن اور رات میں اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اسلامی دن جو ہے وہ مغرب سے شروع ہو جاتا ہے اس کا بھی اتوار کرنا ہوگا ہاں جی اب آ رہا ہے جناب کڑوا مسئلہ پوائنٹ نمبر بارہ نسبت تو اس کی بڑی اچھی آئی ہے بارہ کی لیکن مسئلہ بڑا کریٹیکل اور وہ ہے کہ قربانی کے دن کی طرح تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ عید کے دن دو ہیں عید الفطر یکم شوال کو اور عید الاضحا یعنی قربانی والی عید دس زلحیچر کو عید کے دن دو ہیں یہ بڑی عید کے تین دن نہیں ہوتے عید کے دو ہی دن ہوتے ہیں ایک چھوٹی عید اور بڑی عید اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا سنبی دعود میں سونم نسائی میں اور المسترک للحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے اور امام زاہبی نے بھی اس روایت کی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو انسار میں دو دن ایسے تھے وہ منایا کرتے تھے خوشی کے طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے بدلے میں دو عید کے دن عطا فرمائے ہیں ایک عید البحا کا دن اور دوسرا عید الفطر کا دن تو دو دن دو دن ہے عید کے دو دن ہیں اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ دو دن ایسے ہیں جن میں روزہ نہیں ہے روزہ رکھنا منع ہے دوسری روایت میں یہ ہے ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید البحا کا دن تو یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ عید کے دن دو ہیں ہاں یوم النحر وہ زیادہ ہے ہاں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ تمام ایام تشریق جو ہیں ایام تشریف کون کون سے دس العجا گیارہ بارہ اور تیرہ یہ چار دن یہ کھانے پینے کے دن ہے یعنی ان میں کھانا بھی اس میں عید کے دن کے بعد نہیں موجود ہیں بعض مولوی میں دو نمبری کرتے ہیں عید کہ نہیں کھانے پینے کے دن اور تشریح کہتے ہیں بھی عربی زبان کے اندر گوشت کو خشک کر کے جو رکھا جاتا ہے تاکہ سٹور کیا جائے جتنا آج کل جو ہے فریجوں میں سٹور ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تو یوم النہر کتنے ہیں تو بھائیو اس میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے سوائے چند لوگوں کے کہ عید میں بڑی عید میں یومنہر تین ہے دس الحجہ جو عید کا دن اور اس کے بعد دو دن اور گیارہ اور بارہ اہل سنت اور اہل تشہیوں کا اتفاق ہے البتہ اہل سنت میں سے ایک گروہ جو اصحاب الحدیث یا اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں ان میں سے چند علماء کی یہ رائے ہے اور وہ ظاہر ہے کہ ضعیف روایتوں کی وجہ سے ہوئی ضعیف روایتیں ہی اصل میں فتنہ کھڑا کرتی ہیں سارا اور میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ایک گھنٹہ پچیس منٹ کی گفتگو ضعیف الاسناد اور من گھڑک احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ یہ ساری امت میں بگاڑ جو آئے ہیں قرآن اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مقابلے پر یہ ضعیف الاسناد احادیث کی وجہ سے تو ضعیف احادیث کی وجہ سے جو اسناد میں ضعیف ہوں یہ سارا فتنہ کھڑا ہوا تو وہ حدیث جو ہے اس کی دو تگڑی روایتیں جو بقول ان کے ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں وہ میں ان کا حکم آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی حدیث مسلم امام احمد سے یہ ہر بندے کی زبان زد عام ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام ایام تشریق قربانی کے ہیں تو بھائیو یہ حدیث پکی ضعیف ہے منقطع روایت ہے اور صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ تابی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک وہ صحابی سے بیان نہ کر تو اس میں اس حدیث میں سکم یہ ہے کہ عبد الرحمٰن بن ابی حسین رضی رحمت اللہ علیہ ان کی تابئی یہ جو تابئی ہیں ان کی ملاقات جبیر بن مدعم رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی سے تابت نہیں اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ دالسلام نے جو کتاب چھاپی ہے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی انہوں نے یہ روایت لکھی اور ساتھ لکھ بھی دیا کہ محدثین کی نظر میں یہ روایت ملکتے ہیں پھر آگے کہتے ہیں لیکن بعض کہتے ہیں جھی کہ الگ کر لینی چاہیے یعنی اتنی شک والی چیز یہ کر لینی چاہیے پھر تو بھائیوں چوبیس حدیث ہے تو میں بھی پیش کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بغیر رفاظ دین کی آب نے نواز پڑھی تو روایتیں تو ادھر بھی بہت ہیں پر اصول محدودیم پر ثابت تو ہونا پہلے تو ضعیب السناد احادیث کا یہ سارا کتنا ہے اور دوسری حدیث की اور قبرال بھائی کی اور سعیدن احبان سے پیش کی جاتی ہے یہی والی حدیث جس کی صنعت وہاں بھی ہے اور اس کے علاوہ جتنی پیش کی جاتی یہ جیسا کہ میں نے جو پہلی بتائی نا اس میں سلمان بن موسا کی ملاقات جبیر بن متم سے ثابت نہیں اور یہ جو دوسری روایت ہے اس کی دو تین میں عبد الرحمان بن ابی حسین اور عمر بن دینار تابعی ان دونوں کی ملاقات جبیر بن متم رحم ربی اللہ تعالیٰ سے ثابت نہیں ہے لہٰذا منقطع روایت کا اور منقطع روایت کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے لہذا یہ مطلب کلیئر کیا تو لہذا کوئی مرکو حدیث موجود نہیں ہے نہ اس ٹاپک پر کہ قربانی کے کتنے دن ہے نہ تین پر ہے نہ چار پر مربو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو البتہ اس کے برق ہمیں صحیح السناد آثار ملتے ہیں اور وہ پہلا الموتا امام مالک میں اور سونن القبرا البحیکی کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کا آل ہے اور گولڈ چین کے ساتھ امام مالک نے نافے سے سنا نافے نے عبداللہ بن عمر سے گولڈن چین اسی سند پر بخاری اور مسلم میں رفع الیدین کی دیس ہیں گولڈن چین سب سے بیسٹ سند کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قربانی عید والے دن کے بعد دو دن یعنی ٹوٹل تین دن بلکہ احکام القرآن جو امام تہاوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ تین سو اکیس ہی جو جی ان کی کتاب ہے اس میں صحیح سند کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور مولا سے مراد جگری یار جو جامعہ ترمجی میں حدیث ہے جس کا مولا میں اس کا مولا علی رضی اللہ مولا سے مراد مشکل کچھ آ نہیں اور اس میں میری پوری گفتگو بھی ہے لسنت پاک ڈاٹ کام پر فون دو گھنٹے کی دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ نمبر تین کے نام سے اور مسئلہ نمبر فورٹی تھری کے نام سے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل وہ بھی ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے الحمدللہ یہ میں نے ایشوز میں ریزالو کیا ہے اسی بک میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح صنعت کے ساتھ کہ قربانی کے کل تین ہی دن دس گیارہ اور بارہ اور اسی کتاب میں عبداللہ بن عباس بولتی اللہ تعالیٰ نما کا بھی قول ہے صحیح صنعت کے ساتھ کہ قربانی کے دن عید کے بعد دو ہیں لیکن افضل دن پہلے دن ہی قربانی کرنا ہے یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا زیادہ یہ چار چار دن جو اونٹ کھڑا رکھتے ہیں اور پھر قربان کر رہے ہوتے ہیں مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں تو یہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں پہلا دن افضل ہے یہ کوئی مردہ سننا زندہ نہیں ہے پہلے سنت تو ثابت ہو سکی صنعت کے ساتھ تو مردہ سنتیں جو بخاری اور مسلم سے ثابت ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں وہ میں بتا دیتا ہوں اگر اس کے لیے کوئی تیار ہو جائے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے دو شملے چھوڑے ہوئے تھے دائیں اور پائے کندے پر اس مردہ سنت کو بھی زندہ کریں نا سارے لوگ پگڑیاں ماندیں میں صحیح کے ساتھ ساتھ سفید کلر کی پگڑی باندھی ہوئی تھی اور شملہ نہیں چھوڑا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ کھول کر دوبارہ مجھے باندھی اور ایک چپے کے برابر جو ہے وہ شملہ چھوڑا اور اس طرح پگڑی باندھا کرو خوبصورت لگتی تو اس مردہ سنت کو بھی کوئی زندہ کرے نا اچھا اب ایک اور نئی آج ہی مجھے سننے کو ایک حاجی جو ہے وہ مینا میں ہوتے ہیں تو مینا میں تو پرانے پاک میں سورت البقرہ کی عید نمبر دو سو تین میں آیا کہ مینا میں تو آپ تین دن مزید رہ سکتے ہیں دو دن کے بعد بھی لوٹ سکتے ہیں یعنی دس کے بعد گیارہ اور بارہ عموماً تمام حاجی بارہ تک آ جاتے ہیں لیکن اس میں اجازت ہے پرانے پاک میں سورت البقرہ آیت نمبر دو سو تین میں کہ کوئی تیسرے دن بھی رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے تو کہتے ہیں چونکہ وہ مینا میں تین دن جا سکتا ہے لاز قربانی بھی تین دن ہو سکتی ہے بھائی یہ مسئلہ کرا تھا نکال لیا ان بچاروں نے شاید حج کیا ہی نہیں ہوا ان کو حج کی بنیاد ہی نہیں پتا کہ حج میں پہلے دن جب کنکریاں مارنی ہوتی ہیں مینا میں اس کے بعد قربانی کر کے پھر سر کے بال منڈانے ہوتے ہیں اور پھر طواف زیارت کرنا ہوتا ہے عام کپڑوں میں غسل کرنے کے بعد اگر کسی بندے نے پہلے دن قربانی نہیں کی ہے چلے ٹھیک ہے پہلی کنکریاں تو اس نے مار لی اگلے دن کی جو کنکریاں وہ تو اس وقت تک مار ہی نہیں سکتا جب تک وہ درمیان والا کام نہیں کرے گا یعنی قربانی اور سر سرمنڈانا اور تواف زیارت تو دوسرے دن کی کنکریاں وہ کیسے مارے گا اگر دوسرے دن بھی تو حاجی تو دوسرے دن بھی قربانی نہیں کر سکتا حاجی نے تو قربانی پہلے دن کرنی ہوتی ہے تو یہ بالکل براڈ بجایا ہوا ہے پتا نہیں کہاں سے یہ باتیں لکھ لی ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ میں نے بتا دیا اہل سنت اہل تشیوں میں اتفاق ہے امام شابی رحمۃ اللہ علیہ اور چند لوگوں کا کہ وہ چوتھے دن کی ضعیف روایتوں کی وجہ سے اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہم ان پہ کوئی بدت کا پتوا نہیں لگاتے لیکن جس کو بات پتہ چل جائے اور میں اسی لیے بھائیوں یہ بات شاید کسی کو بری بھی لگے لیکن میں اپنے دل کی بات سامنے رکھوں میں اہل سنت میں سے اور اہل تشہیوں میں سے سب سے زیادہ محبت اہل حدیث کے ساتھ کرتا اس کی تو ان کو اپنا کوئی بزرگ یاد نہیں آتا وہ کہتے ہیں بھائی حدیث صحیح ثابت ہوگی یہی ہمارا مذہب ہے اور اگر ہم کسی حدیث پر عمل کر رہے تھے اور وہ دئی تھی ہم چھوڑ دیں گے کتنے عرصے سے عمل کر رہے تھے کہ وطروں میں رکوع سے بعد دعا پڑھا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کے جب ثابت ہو گیا کہ نہیں ہے تو دار السلام جو اہل حدیث کا سب سے بڑا مکتبہ ہے انہوں نے اس کتاب میں لکھ دیا کہ رکو کے بعد ثابت نہیں ہے رکو سے پہلے ہی کنوتے فتر کرنا ہے رکو کے بعد کونتے نادنا ہے صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ اس شخص نے جھوٹ کہا جس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد وہ دعائیں پڑھتے تھے <متحد> وہ تو آپ نے ایک مہینہ پڑھی قنوت نازلہ میں ورنہ پہلے ہی پڑھا کرتے تھے انہوں نے رجوع کیا ایون ہمارے اسلام آباد میں دارالسلام مسجد اہل عدیز کی پچھلے سال انہوں نے باقاعدہ بروشر تقسیم کیا حالانکہ وہاں چوتھے دن قربانی بھی ہوتی تھی ریٹرن فارم میں انہوں نے رجوع کیا کہ بھائی قربانی کے تین ہی دن اور میں ان تمام چیزوں کا کریڈٹ جو ہے ایک پرسنالٹی کو دیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں جو میں نے پہلے بھی کہا چاہے جزید والا مسئلہ ہو چاہے یہ مسئلہ ہو اہل حدیث کا قبلہ ایک دفعہ درست کر دیا وہ حافظ شیخ زبیر علی زئی صاحب حافظہ اللہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکت عثاف فرمائے انہوں نے یہ مسئلہ الحمدللہ اج سے پانچ سال پہلے ایکسپوز کیا ان کا رسالہ جو الحدیث نکلتا ہے 44 نمبر رسالہ اج سے پانچ سال پہلے چودہ ہجری میں ذوالجہ کے مہینے ہی میں جنوری دو آٹھ میں ان کا رسالہ نکلا اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ یہ چوتھے دن والی روایت جو ہے یہ پکی صحیح ہے اور الحمدللہ للہ آج سال گزرنے کو آئے ہیں کسی بندے نے اس کا علمی جواب نہیں دیا جواب ہے نہیں پوائنٹ نمبر تھرٹین تو یہ سب سے بڑا صاحب تھوڑے سے پوائنٹ رہ گئے ان شاء اللہ تھوڑی دیر میں یہ کور ہو جائیں گے کہ گوشت کے کتنے حصے کیے جائیں یہ بھی بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے تو کوئی صحیح عزیز تو دور کی بات رئی روایت بھی نہیں ہے کہ گوشت کے تین حصے کیے جائیں ایک رشتہ داروں کے لیے ایک غریبوں کے لیے ایک اپنے لیے سارا خود بھی کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پریفریبل یہ ہے کہ غریبوں اور مستاجوں کو بھی کھلایا جائے وہ میں ان شاء اللہ بتا دوں گا بعد میں اور وہ ہے اگلا پوائنٹ اور یہاں بات یاد رکھیں ہم بھی یہ بات نہیں مانتے ہیں ان کے علماء ضرور کہتے ہیں کہ تین اسے کریں لیکن وہ بھی یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ تین اسے کرنا ضروری نہیں سارا خود بھی کھا سکتے ہیں وہ پوائنٹ نمبر ہے کہ فورٹین الحج کی آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ میں انشاءاللہ آخر میں انشاءاللہ پڑھ بھی دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی اس میں فرمایا گیا کہ قربانی جب حج کی کرو تو خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور غریبوں کو بھی کھلاؤ تو کیٹاگوریکل مینشن ہوا کہ خود بھی کھانا ہے اور غریبوں کو بھی کھلانا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے بھی قربانی کی ہے تو تین دن سے زیادہ وہ اپنے گھر گوشت سٹور نہ کریں پھر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے پچھلی دفعہ تو کہا تھا تین دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا تو اس سال بھی ہم یہی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پچھلے سال میں نے اس لیے کہا تھا کہ قحط کا زمانہ تھا اور میں نہیں چاہتا تھا تم سارا گوشت وہ اپنے پاس رکھو اپنے غریب بھائیوں کو بھی کھلاؤ اس لیے میں نے تم پر یہ پابندی لگائی تھی کہ تین دن سے زیادہ گوشت سٹور نہیں کرنا اور سارا صدقہ اور خیرات کر دینا ہے اب گوشت خود بھی کھاؤ غریبوں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر لو یہ بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے اس حدیث میں بھی اشارہ مل گیا کہ قربانی کے تین دن ہے اشارہ ملا تین دن سے زیادہ نہیں رکھنا اور یہ بھی پوائنٹس زبہ صاحب نے ایکسپلور کیا اور باقی حقیقت بات ہے کہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ تین دن قربانی ہے بخاری مسلم کی حدیث میں تین دن سے زیادہ گوشت نہیں رہا. پوائنٹ نمبر 15. پندرہ نمبر کیا قربانی کے گوشت تک روزہ رکھا جائے گا یہ بھی پوائنٹ ہے <coughs> اکثر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جی وہ گوشت پکے گا پھر آپ نے روزہ کھولنا ہے دیکھیں اندازہ کریں حالانکہ میں پہلے بھی بتا چکا کہ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ دو دن تو روزہ ہے ہی نہیں ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور صحیح مسلم ہے کہ جامعہ تشریف بھی کھانے پینے کے دن ہے ان میں بھی روزے سے اوائڈ کرنا چاہیے کھانے پینے کے دن یہ پتہ نہیں مطلب کہاں سے نکالا البتہ ایک بات ضرور ہے وہ جامعہ تر میں ہے صحیح صنعت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عید الفطر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کچھ کھا کر جایا کرتے تھے چھوٹی عید کے لیے اور بڑی عید کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تو بغیر کھائے پیئے گایا کرتے اور واپسی پر آ کر کھایا کرتے اس میں یہ موجود نہیں کہ وہ گوشت پکا کے کھاتے تھے بس یہ کہ واپسی پر آ کر کھاتے تھے یعنی جاتے وقت کچھ نہیں کھانا البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر جلدی قربانی ہو جاتی ہے بالکل ارلی ان مارننگ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسی گوشت کے ساتھ ایسا کریں لیکن وہ قربانی ہونی ہے دو دن دوسرے دن اگر آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے کسی مدرسے والے تو دو دن کا روزہ رکھیں گے تو یہ عقلی طور پہ غلط ہے بات دیکھے نا میں نہیں مار بیٹھتی ہے یہ ہو گیا وہ الزامی جواب جس کو پنجابی میں فتی کہتے ہیں تو جس کو تیسرا دن ملا وہ بندہ ہی مارا جائے گا عید کے چکر میں تو یہ بات سمجھ لیں کہ عید کے بعد کھانا یعنی عید سے پہلے کھانا نہیں عید کے بعد آ کر کھائیں تو یہ نہیں ہاں یہ ضرور ہے الحمدللہ صحیح مسلم میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سو اونٹ لے کر آئے جمن سے حج کے موقع پر صحیح مسلم میں وہ ڈیٹیل حدیث ہے یہ وہی حدیث ہے 2950 نمبر حدیث جس میں حضرت الوداع کا حضور کا خطبہ بھی ہے میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگئے وہ اللہ کی کتاب ہے صحیح مسلم میں اللہ کی کتاب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما کروائے پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی سو اونٹ لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 63 اونٹ قربان کیے اور اس میں اشارہ موجود تھا کہ یہ آپ کا آخری سال ہے کیونکہ 63 سال ہی آپ کی زندگی ہوئی آپ نے پوری زندگی کی قربانیاں ایک دفعہ کی 63 ووٹ یہ تو بعد میں پتہ چلا نا اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے بڑی رقت والی صحابہ کہتے ہیں حضور ہم میں موجود تھے اور ہم کہا کرتے تھے یہ حجت الفضا ہے یہ باؤ پہ زبر ہے ودا نہیں لفظ ہوتا حجت الوزا لیکن ہمیں اس وقت نہیں پتا تھا ہمیں اسے حجت الباح کیوں کہتے ہیں ارے البدا ہی تھا تو بعد میں پتہ چلا یہ حجت الفاح کیوں ہے آپ وسلم کا وہ آخری سال تھا تو حجرت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تریسٹھ اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے قربان کیے اور پھر سینتیس اونٹ سید علی کو کہا کہ تم قربان کرو تو سعیدنا علی نے وہ سینتیس اونٹ قربان کر کے سو کا ہنسا پورا کیا پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک گوش کی بوٹی لی جائے سو اونٹوں میں اور پھر اس کو ایک دیگ میں پکایا جائے یعنی سو اونٹوں کی ایک ایک بوٹی لے کر وہ پھر دیگ میں پکائی گئی پھر گوشت اس کا تیار ہوا تو جاو بن عبداللہ کہتے ہیں پھر ان دونوں نے بیٹھ کر کھایا کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا سعید نان تو لیکن یہاں پر یہ کریٹیکل مطلب بھی سمجھ لیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ صحیح مسلم نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بکری کا گوشت کھا کر وزو دوبارہ کریں فرمایا مرضی ہے کر لو ٹھیک نہ کرو تو کوئی حق نہیں پھر پوچھا اونٹ کا گوشت کھا کے فرمایا کہ اونٹ کا گوشت اگر کھاؤ تو پھر وضو دوبارہ کرو اس میں وہ جو ایک عجیب سا قصہ مشہور ہے کہ وہ کسی صحابی کی ہوا خارج ہو گئی تھی تو آپ سے سنگو میں جس جس نے اونٹ کا گوشت کھایا وہ جا کے وضو دوبارہ کرے وہ روایت کوئی ثابت نہیں ہے اس میں تو بعض ہابی خود پوچھ رہے ہیں کہ بکری کا گوشت کھا کے فرمایا نہیں کرنا اونٹ کا گوشت فرمایا کرنا ہے تو اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو غسل تیمم اور تہارف کے مسائل پر میری پوری گفتگو ہے سنت پر مسئلہ نمبر بیالیس کے نام سے دو گھنٹے اور بیس منٹ کی اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ احکام بتائے ہیں اب الحمدللہ للہ پانچ سات منٹ میں یہ آخری دو پوائنٹ کور ہوں گے اور ہماری گفتگو الحمدللہ للہ کنکلوڈ ہو جائے گی پوائنٹ نمبر سولہ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ خال کا مطلب کیا ہونا چاہیے کیونکہ خال تو بڑی مصیبت بن گئی ہے پہلے تو خالی مولوی لڑتے تھے خالوں کے لیے اور ان کا بد چلے تو آپ کی خال بھی والے دن اتار کے لے جائیں اور جا کے اس کو بیچ کے تو اس سے جو ہے چندہ اکٹھا کریں لیکن اب سیاسی جماعتیں بھی ودان عمل میں اتر آئی ہیں خصوصاً کراچی شہر کے اندر تو عید قرباں پر قتل ہو جاتے ہیں کھال کے چکر میں وہ ڈیڑھ دو ہزار کی کھال ہوتی ہے اور بندہ مار دیتے ہیں یہ کھال ہم نے لے کے جانی وہ کہتے ہیں ہم نے لے کے جانی پھر ایک ایک مکتبہ فکر میں بریلویوں میں دیوبندیوں میں اہل دیس اہل تشہیوں میں ان میں بھی جتنی پارٹیاں بنی ہیں وہ آپس میں کھال کے پیچھے لڑتے ہیں اور بعض لوگ تو بےچارے صرف اس لیے دو قربانیاں کرتے ہیں کہ ایک پارٹی کو ایک یہ بالکل حقیقت ہے اور یہ سارا مسئلہ جو ہوا نا وہ فتنا مال میں پھر رپیٹ کروں گا مسئلہ نمبر 51 ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو رزق حرام فتن مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج آج تک کسی بندے نے رزق حرام پہ یہ گفتگو نہیں کی ہے کیوں کہ وہ پرٹیکولر آیات ہے ہی علماء کے بارے میں ہے کہ یہ حرام ہو رہا ہے وہ ساری آیات میں نے پیش کی ہیں امت کے بارے میں تو بعد میں ہے ترم جی میں صحیح حدیث ہے ہر امت کا ایک فتنہ اور میری امت کا فتنہ مال ہے تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بیان کیا ہے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ہے اس خال والے کانٹیکس میں کہ سعید العلی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی تھی اونٹوں پر کہ میں اونٹوں کی قربانی کے لیے ان سے پہلے جو ہے ان کی نگرانی کرو اس کے بعد ان کی لگاموں کو اور ان کے پالام جو ان پر رکھے ہوتے ہیں اور لگامیں جو ساتھ ہوتی ہیں ان کو اور ان کی کھال کو صدقہ کروں اور کسائی کو یعنی کساب کو اس کی اجرت نہ دوں کہ اس کے کھال اس کے حوالے کر دی جائے کہ یہ اجرت ہے تمہارے قربان کرنے کی اپنی طرف سے اجرت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے سعید علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل مینشن کیا کہ اس کے ساتھ جو رسی لگی ہوئی ہے لگام بھی لگی ہے پالان بھی لگا ہوا ہے جو جو چیزیں اٹھ کے ساتھ ہیں اس کی کھال یہ تمام صدقہ ہوں گی اور اس کا مصرب وہی ہوگا جو گوشت کا مصرب ہے یعنی خود بھی استعمال میں لا سکتے ہیں کھال کو وہ صحیح مسلم میں عزیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھال اپنے ذاتی استعمال میں لانے کی بھی اجازت مرحمت فرمائی ہے یعنی گوشت بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں کھال بھی اس بہت سابق نام علی مردوان گھروں میں مسلح بنا لیا کرتے تھے کھالوں کا ڈول بنا لیا کرتے تھے اس چمڑے کا خود استعمال کر سکتے ہیں اب مطرب کیا ہے اس کا تو بھائیو پہلا مطلب تو یہ ہے کہ غریب رشتہ داروں کو صدقہ اور خراب کیا جائے کیونکہ پرانے پاک میں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ رشتے داروں سے اس نے شروع اس کے بعد جو جو بھی لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں یا این جی اوز ہیں مثال کے طور پر عیدی ویلفیئر ٹرسٹ والے ہیں شوکت خانم والے ہیں اسی طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن ہے جماعت اسلامی کی وہ ہیں اسی طریقے سے فلاح انسانیت جماعت و کی ایک ونگ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں تو جو جو بھی خدمت خلق کے لیے کام کر رہا ہے ان کو بھی دی جا سکتی ہے کھا الحمدللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پوائنٹ نمبر سیونٹین آخری پوائنٹ اور یہ خصوصاً بیرون ملک مقیم مسلمانوں کے لیے کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں ان شاء اللہ میری علم کے حد تک اب کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو میں نے ایڈریس نہ کیا ہو تو یہ مسئلہ بھی اب سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں کیٹاگوری یہ اسٹیٹمنٹ ہے سورت الحج آیت نمبر اٹھائیس بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلو منہا و اب عمل تو جب یہ قربان کر چکو جانور تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج غریبوں کو بھی کھلاؤ اب اس میں غریب مسلمان ہے یا غیر مسلم اس کی کوئی تفریق نہیں اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر یہ تفریق آئی ہے تو اپنی طرف سے شریعت سازی کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ تلیف قلب کے لیے جس طرح ہمارے پاکستان انڈیا میں بعض اوقات ہمارے گھروں میں کام کرنے والے کرسچنز ہوتے ہیں ان کے تلیف قلب کے لیے دیا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے لہٰذا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس آیت کے تحت الحمد اس پہ اہل سنت کے تینوں گروہ بریلوی جو اور اہل حدیث اور اہل تشو بھی متفق ہے بعض ہمارے جو بریلوی ادوبندی علماء ہیں انہوں نے تھوڑی سختی کی ہے کہ نہیں یہ چونکہ واجب عبادت ہے ہاں صدقے والی عبادت ہو تو آپ دے سکتے ہیں واجب عبادت میں نہ دیں لیکن ان کے پاس ماشاء اللہ دوسرا ٹول بڑا اچھا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہیگلا کر لیں کہ آپ کے پاس جو دوسرے رشتہ داروں کا گوشت آیا ہے وہ آپ کو دے دیں اپنا نہ کرسچنس کو <laughs> <laughs> <laughs> ماشاء اللہ ماسٹر نا تو, تو ان کے نزدیک بھی پتا ان کو بھی ہے کہ اس کا وہ حالتوں نکالنا ہے کہ کرسچنس کو دینا ہے اب ظاہر ہے ہماری ادھر کتنا غریب طبقہ ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کے گھر جو باقی رشتہ داروں کا گوشت آیا ہوا نا وہ آپ کرسچنس کو دے دیں اپنے والا کسی مسلمان کو ہی دیں لہذا اس بات کی کوئی جو ہے وہ دلیل ان کے پاس نہیں ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ حدیث ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال تو فرمایا کہ تین دن سے زیادہ سٹور نہیں کرنا گوشت پھر اگلے سال اجازت دی اور فرمایا کہ تین دن کے بعد بھی سٹور بھی کر سکتے ہو خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ وہ قحط کا سال تھا تاکہ تم سارا گوشت خیرات کر دو لہٰذا اس کے تحت اجتہادی یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ آج بھی ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اگر کوئی قحت والا معاملہ ہو جائے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جائے جیسا کہ کبھی زلزلہ یا سیلاب آ جاتا ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان اگر ایک ایگزیکٹو آرڈر یہ جاری کر دے کہ جو قربانی کا گوشت ہے بس تھوڑا سا اپنے گھر میں رکھے ہیں اور باقی سب گورنمنٹ کے پاس جمع کروائے تاکہ ان غریب لوگوں تک پہنچایا جائے تو یہ بالکل جائز ہے یہ کیا جا سکتا ہے ایگزیکٹو آرڈر کے طور پر تو اور الحمد للہ یہ کام کر رہے ہیں ہماری جو تنظیم ہے جتنی کام کر رہی ہیں چاہے عیدی والے ہوں یا اس طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن والے ہوں یا فلاح انسانیت جو جماعت و داوا والوں کی ہے ان سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ جو ہے لیکن جو اچھی بات کسی کی بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے تو काम جتنے لوگ یہ اور میں الحمدللہ میں بھی یہ پچھلے کئی سالوں سے قربانی ڈائریکٹ انہی لوگوں کو ہی دیتا تھا گھر میں نہیں کہ جو لوگ زلزلہ زدگان کو یا اس طریقے سے سلاب زدگان کے لیے وہاں قربانی کرتے تھے اور ان کو سارا تقسیم کر دیتے تھے تو لہذا یہ معاملہ ہو سکتا ہے اس کی اجازت ہے تو یہ الحمدللہ للہ ایشوز جو ہے سارے قربانی کے حوالے سے کنکلوڈ ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات آج کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کو سلف کے منحش کے مطابق سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجماع امت کو حجت مانتے ہوئے اور جب کبھی ضرورت ہو تو قیاس کو جائز سمجھتے ہوئے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المقیم جزاک